السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ به للہ نحمد وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَيْطَانِ أَمَلِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ شہد و شہد سی دولا نبیبنا و شفیان محمد نبد نا سا فتم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا, كثيرا وَبَعدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ لَكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِي صدق اللہ مولانا مولا وصدق رسول النبی جناب صدر اثاتین امت حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ کچھ طلبہ بھی ہیں اس مجھ میں بات کہاں سے شروع کروں یہی سمجھ میں نہیں آ رہا جس علاقے میں صوبے میں اتنے اہل حق کے علماء موجود ہوں وہاں کوئی فتنہ سر ابھا رہے پر اس حد تک سر ابھا رہے کہ آہل حق پریشان ہو جائیں سمجھ میں نہیں آتا ہے اور یہ جتنے حضرات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آدھے ہوں گے اتنے آدھے اور ہیں جو کسی مجبوری سے نہیں آ سکے ہوں گے یہاں آہل حق علماء کا اتنا بڑا مجمعہ کسی ایک صوبے میں موجود ہو سکتا ہے لیکن وہ اس حد تک ابھار لیتے कि ہاتھ پریشان ہو جائیں کہ کی بھی کن سمجھ میں نہیں آتی بات لمبے چوڑے بیابان میں اگر ایک شیر سویا ہوا ہو تو لومڑیوں کی اور گدڑوں کی مجالنی کو بول لیں تو وہ شیر سویا ہوا ہے لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس بیابان میں شیر سویا ہوا ہے تو کوئی لومڑی اور کوئی گدڑ وہاں کیوں نہیں کر سکتا ہے اور یہاں اتنے سارے شیر ہیں اور سوئے نہیں بیدار ہیں اور لومڑیاں بدرم من سلطان بود بدرم من سلطان بود بدرم من سلطان بود سمجھے نہیں جو گیدڑ بولتے ہیں رات کو لومڑیاں اور گیدڑ رات میں بولتے ہیں کسی گنا کے کھیت میں یا کسی اور جگہ پر تو آپ شہر میں گاؤں میں ان کی آوازیں سنتے ہیں یہ گیدڑ کہ, کیا کہتے ہیں ایک گیتڑ کہتا ہے پترم من سلطان بود ابا بادشاہ تھے تو دوسرے سب کہتے ہیں تو راچے موراچے تو راچے موراچے تو راچے موراچے تو راچے موراچے تیرے ابا بادشاہ تھے تو تیرا تجھے کیا اور مجھے کیا یہ گدڑوں کی گفتگو رات میں ہوتی وہاں کا ہے پدرمن سلطان بدھ تو اس بیابانی میں لومڑی اور گیدڑ ہنگامے کر رہے ہیں بدرم منسوخان سلطان منسوخان ہمارا مذہب حق ہے ہمارا مذہب ہفت ہے اور یہ سارے شیر بیدار ہیں اور لومڑی اور گیدڑ ڈرتے نہیں کہ کیا وجہ ہے یہ شیر بھوس کے شیر ہیں مع بہت سخت بات کہہ رہا ہوں یہ بھوس کے شیر ہیں بھوس کے شیروں سے بچے بھی نہیں ڈرتے ایک شیر کی شکار کر کے اس کی کھال نکال لاؤ اور اس میں بھوس بھر کر کے گھر میں کھڑا کر دو تو گھر کے بچے بھی اس سے نہیں ڈریں گے اس کے اوپر چڑھیں چل... گے نیچے گرائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے بھوس کے شیر سے کون ڈرتا ہے تو گدڑوں کو پتا چل گیا کہ سب بھوس کے شیر ہیں بھوس کے شیر سے کوئی نہیں ڈرتا ورنہ ایک شیر ان کی نیند حرام کرنے کے لیے ان کو بلوں میں گھسانے کے کافی ہوتا ہے اور اتنے فضلہ اور اتنے علماء ان علاقے میں ایک جگہ پر موجود ہیں اور صورتحال یہ ہو رہی ہے جیسے مولانا فرما رہے تھے ابھی صورتحال میں میں بات کہاں سے شروع کروں میری سمجھ میں نہیں آتا دیکھو دو دو لفظوں نے ہمارا ستیا ناش کر دیا ہے دو لفظوں نے ہمارا ستیا ناش کر دیا ہے ایک میں فارغ ہو گیا اور فاضل دیو بنگ اس لفظ فاضل نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا اور میں فارغ ہو گیا اس لفظ نے ہمارا ستیاش کر دیا فارغ فارغ تو بیت الخلا سے ہوتے ہیں. اب لوگ مدرسوں سے فارغ ہونے لگے میں بیت الخلا سے فارغ ہوتے ہیں. عربی میں لفظ فارغ ہے ہی نہیں خرجہ کے ماتے سے کوئی بھی صفت کا شیروا بنا لیں گے خارج خری کچھ بھی کہیں گے کہ مدرسے سے نکلا اس لفظ میں قباحت نہیں عربی میں خرجہ کے مادے سے کوئی لفظ بنایا جاتا ہے عام طور پر خرید لفظ استعمال کرتے ہیں اس لفظ میں کوئی مزرت نہیں ہے ہمارے اردو میں فارغ اس لفظ نے ستی کر دی لفظوں کے بڑے اثرات پڑتے ہیں دیکھو عربی میں صاحب استاد طالب علموں کا صاحب اور طالب تعلیب، علم استاد کے صاحب یہ صاحب ہی لفظ استعمال ہوتا تھا پھر ہماری یہاں آ کر کے ایک دوسرا لفظ چلا تلمیز تلم مزا سے تلم مزہ کے مانے دانتوں سے کسی چیز کو مضبوط پکڑنا تو تلمیز فلا نہیں یعنی جس نے اپنے استاد کو دانتوں سے مضبوط پکڑا یہاں تک بھی ٹھیک تھا لیکن ہماری اجمی زبان میں اردو میں آ کر کے لفظ شاگرد استعمال شروع ہو گیا اس نے سبیا ناشت کر دیا یہ شاگرد کیا لفظ ہے یہ ہے شاہ گرد بادشاہ کی خات اب استاد بن گیا بادشاہ شاہ صاحب وہ طالب علم ہو گیا اس کے پیر کی مٹی اب طالب علم استاد کے ساتھ نہیں چل سکتا بس میں شاگر دے میں شاگر دے اب وہ پیچھے چلے گا استاد کے سامنے کبھی بے تک کوئی بات نہیں کر سکتا میں شاگر میں شاگرر دے ڈرتے ہوئے بات بات کرتے ہوئے بھی ڈرے گا ہمارا طالب علم پیچھے چلتا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خود صاحب تھے صحابہ کے اور صحابہ صاحب تھے حضور کے نتیجے کہ صحابہ حضور کے دائیں بائیں چلتے تھے حضور کی ایڑی کوئی نہیں رونتا تھا اور بے تک باتیں کرتے ہوئے چلتے تھے مجلس میں بیٹھتے تھے آنے کا تذکرہ ہوا تو ہر طرح کے تذکرے صاحب اور بزرگ کے ساتھ کرتے تھے اب ہمارا طالب علم اثر کے بعد آتا چپ ایک کیوں نہیں کرے گا یہ اس لفظ کا برا اثر ہے تو لفظوں کے اثرات پڑتے ہیں دیکھو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں یہ لفظ نہیں ہے وہاں کا اسٹوڈنٹ استاد کے ساتھ بے تکلق رہے گا آگے چلے گا پیچھے چلے گا دائیں چلے گا بائیں چلے گا بے تکلق بات کرے گا جو کچھ کرنا ہو کہے گا استاد کے ساتھ کوئی معارضہ ڈسکس کرنی ہے ڈسکس بھی کرے گا ہمارا طالب علم کچھ نہیں کر سکتا یہ اس لفظ کا نقصان آپ یہ کہیں کہ طالب علم کے دل میں استاد کا احترام تو ہونا چاہیے بے شک طالب علم کے دل میں دل میں لفظ یاد رکھو طالب علم کے دل میں استاد کا احترام ہونا چاہیے علی احترام و ہا ہونا ال احترام و ہا ہونا احترام دل میں ہوتا ہے کیا صحابہ سے زیادہ کسی کے دل میں حضور کا احترام ہو سکتا ہے ممکن نہیں لیکن ان کے ظاہر جسم پر اس کے اثرات نہیں تھے ظاہر جسم میں وہ حضور کے دائیں بائیں چلتے تھے حضور کی مجلس میں بے تکلو باتیں کرتے تھے کوئی بھی بات, بات عرض کرنی ہو فوراً حضور سے عرض کرتے تھے اب ہمارے یہاں وہ احترام سرابے پر چھا گیا اور دل خالی ہو گئے احترام سے یہ بھی سن لو ہم دیکھ میں تو مدرس ہوں دل احترام سے خالی ہو گئے ظاہر پر احترام آ کر کے پڑ ہے کمرے میں جائیں گے استاد کی برائی کریں گے اور سامنے آئیں گے بگی بلی بن جائیں گے تو احترام ظاہر پر آ گیا ہے دل کے اندر تو احترام سے نکل گیا گئے حالانکہ الحترام آپ تو جیسے اس لفظ کے برے اثرات پڑے ہیں شاگرد یہ میرا شاگرد ہے یا میں فولہ کا شاگرد ہوں اس نے جو ضرر اور نقصان پہنچایا ہے ایسا ہی اس لفظ فارغ نے ضرر اور نقصان پہنچایا ہے چنانچہ ہمارا طالب علم مدرسے سے نکلنے کے بعد نہ پڑھنے کی قسم کھا لیتا ہے نہ پڑھنے کی قسم کھا لیتا ہے حتیٰ کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرتا قرآن کریم کا ترجمہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا تو دور کی بات ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرتا کیوں وہ پارغ ہو گیا اور اس کو بڑا ذرر پہنچایا ہے یہاں سب مدرسوں کے ذمہ داران بھی ہیں سنو جس کو بڑا ضرور پہنچایا ہے یہ جو ہم مدرسے سے مستعار پڑھنے کے لیے کتابیں دیتے ہیں اس نے بڑا ضرور پہنچایا ہے ہم نے آٹھ سال تک کتابیں پڑھنے کے لیے دی لے لی پڑھ گئی لے لی جب وہ آٹھ سال کے بعد گھر گیا تو ماں ہیج نہ دارےم غمے ہیج نہ دارے ماں دستار نہ دارے ممے پیچ نہ دارے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کیا جو مدرسوں سے کتابیں دینے کا سسٹم ہے اس نے علموں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا کہ طلبا غریب ہیں غریب ہیں تو کتابیں دو انہیں کھانا دیتے ہو کپڑا دیتے ہو جوتا دیتے ہو ہمارے یہاں دارل دیوبند میں کھانا دیتے ہیں کپڑا دیتے ہیں چار جوڑی سال کا کپڑا دیتے ہیں وظیف ہے تیل دیتے ہیں وظیف ہے پاپوچ دیتے ہیں یہ زیادہ ہے ہم ہے یا کتاب زیادہ اہم ہے کون سا طالب علم آج بغیر چپل کے کون سا طالب علم ننگا گھوم رہا ہے بغیر کپڑے کے وظیفے وظیفے دیا جا سکتا ہے کتابیں کیوں نہیں دی جا سکتی اسے پھر جس مشرف میں سے ہمیں کتابیں دینی ہے اللہ کے فضل سے وہ مشرف ہمارے پاس اچھی مقدار میں ہوتا ہے تو جو استطاعت رکھتا ہے وہ اپنی کتاب میں پڑھے اور جو استطاعت نہیں رکھتا ہے مدرسہ ان کو کتابیں اس کی دیں تاکہ جب وہ مدرسے سے نکلے تو گدھے جتنا بوجھ ہو اس کے پاس گھر میں اس کا کچھ احساس ہو ان کتابوں کا کوئی حق ہے اور وہ کچھ پڑھنا چاہے تو پڑھے مگر اب تو ہمارے پاس کوئی کتابیں نہیں ہم پڑھنا چاہیں کیا پڑھے تو ایک تو لفظ ہے عادید. دوسرا لفظ ہے فاضل فاضل کے معنی آئے ہیں علامت الہ دہر. دہر یعنی سب کچھ اس نے حاصل حیث، کر لیا اور آتا کچھ نہیں ہے نہ آئے علیف نہ آئے با اور نہ محمد فاضل نہ آئے علیف نہ آئے با اور نہ محمد فاضل میرے بھائیو جب مجھے اپنے بارے میں یہ غلط پہننی ہو گئی کہ میں فاضل داراللم دیوبند اب کیوں پڑھوں گا آگے تو کچھ پڑھنے کا رہا ہی نہیں یہ وہ دوسرا لفظ ہے جس نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا عربوں, عربوں کے یہاں یہ لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا عربوں کے یہاں یہ لفظ فاضل بھی استعمال نہیں ہوتا اور ہمارے یہاں یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں جس کا یہ ضرور پہنچا ہے دو باتیں میرے بھائیوں سنو ہمارے مدرسوں میں علم نہیں پڑھایا جاتا ہے. ہمارے مدرسوں میں علم پڑھنے کی استعداد بنائی جاتی ہے پھر پڑھنا تو مدرسے سے استعداد بن گئی اب چلو جاؤ گھر جا کر پڑھو اب پوری زندگی پڑھنا ہے مدرسوں میں پڑھنے کی استعداد بنائی جاتی ہے. और ये जो कॉलेजें और यूनिवर्सिटियां हैं उनके यहां जो कुछ मतलूबा नॉलेज चाहिए वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ने पढ़ा दिया आगे उन्हें कुछ नहीं पढ़ना एक आदमी को कलेक्टर बनने के लिए स्कूल ने या यूनिवर्सिटी ने पढ़ा तो जितना कलेक्टर बनने के लिए फिल्म चाहिए वो सारा पढ़ा दिया अब उसे जाकर उसकी रोशनी में नौकरी करने अब उसे पढ़ने के लिए आगे कुछ नहीं रहा آدمی کو انجینئر بننا ہے تو یونیورسٹی کالج میں انجینئر بننے کے لیے جتنا پڑھنا چاہیے وہ سارا انہوں نے پڑھا دیا اب تو جاؤ اور جا کر کے دندا شروع کرو کاروبار شروع کرو اور کاروبار میں تمہارے تجربات ملتے چلے جائیں گے تو تمہارا رینج بڑھتا چلا جائے گا باقی ان کے لیے آگے پڑھنے کا کچھ نہیں رہا اور میرے بھائیوں ہمارے مدرسوں کے اندر علم مطلوبہ سارا علم پڑھا نہیں دیا جاتا بلکہ علم حاصل کرنے کی ایک استعداد بنائی جاتی ہے اور وہ استعداد مدرسوں میں بن گئی تو اب مدرسے سے نکلنے کے بعد اب اس استعداد سے پڑھنا ہے اسی لیے میں اپنے طلبا کو جب دورے کے آخر میں نصیحتیں کرتا ہوں تو من جملہ نصیحتوں میں سے یہ بات بتلاتا ہوں انہیں تو اگر تم اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم نے دین پڑھ لیا دار العالم میں تو تم بہت بڑی غلط فہمی میں ہو دارعلوم میں تمہیں علم دین پڑھنے کی استعداد تمہارے اندر پیدا کی ہے اب اگر ذہین طالب علم ہے تو پندرہ سال متوسط طالب علم ہے تو بیس سال ادنا ادنا کو تو الگ کرو اس میں تو استعداد پیدا ہوئی نہیں لیکن اگر ذہین طالب علم ہے اور استعداد پیدا ہوئی ہے تو پندرہ سال اور متوسط اور استعداد پیدا متوسط ہوئی ہے تو بیس سال رات دن کتابوں کی کا کیڑا بنا رہے گا تو اتنی مدت کے بعد علم آنا شروع ہوگا اتنی مدت تک رات دن کتابوں کا کیڑا بنا رہے گا تو اتنی مدت کے بعد علم آنا شروع ہوگا تم اگر اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم پڑھ لیا ہمیں سارا علم آ گیا ابھی کچھ نہیں آیا یہ تو ایک تعداد بنائی ہے تمہاری اتنے عرصے کے بعد تمہیں علم آنا شروع ہوگا اور جب تمہیں علم آنا شروع ہوگا تو تمہیں خود احساس ہوگا کہ اب ہمیں کچھ آ رہا ہے ابھی تک تو خالی ڈول پیٹ رہے ہو تم ابھی تو تم سمجھتے ہو میں بہت بڑا مولوی یہ خالی ڈول پیٹ رہے ہو پندرہ بیس سال مسلسل لگے رہو گے تو اس وقت تمہیں خود محسوس ہوگا کہ ہاں اب ہمیں کچھ علم آنا شروع ہو اب میرے بھائیوں جب سورج حال لیے ہیں تو اب مدرسے سے وہ تو قالب ہو گئے وہ کہاں سے علم آئے گا اور مدرسوں میں جو استعداد بنائی ہے وائل میں نہیں دیا ہمارے حضرت مولانا ابھی فرما رہے تھے کہ ہم مدرسے کی زندگی میں فطا حدیث تفصیل پڑھتے ہوئے ان تمام اختلافات پر سے اور ان کے دلائل پر سے گزرتے ہیں بے شک گزرتے ہیں لیکن کیسا گزرتے ہیں ایسا گزرتے ہیں جیسے بادل گزر کر چلا جاتا ہے جیسے بادل گزر کر چلا جاتا ہے ایسا گزرتے ہیں ایسا گزرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے مدرسے سے نکلنے کے بعد میں ان سب کو اس پڑے ہوئے کو گننا پڑتا ہے اس کو سب دماغ میں جمع کرنا پڑتا ہے سب کو علم حاصل ہوتا ہے مدرسے کی زندگی جو کمر و صاحب और आधे साल के बाद आप कैसे गुजरते हैं वो मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं साहब भी कुछ नजर आता है हम तो कमर वो कमर साहब गुजरते हैं बता भी नहीं चलता कब गुजर गए कौन से मसले बन के गुजर गए लेकिन इस तैदाद बनती है अगर उस इस तैदाद से काम ले आते और आगे मुताबा जारी रहे तो वो मसाइल जिनको से गुजरा है उनका भी माहिर हो सकता है لیکن وہ بیس پندرہ سال بیس سال اس میں لگنا پڑے گا تب ماہر ہوگا مدرسے کی زندگی میں ان مسائل پر جو گزرنے سے ماہر نہیں ہوتا غیر مقلدین کا ایک اعتراض ہے کہ دیوبند سے پڑھنے والے طالب علم کو کوئی حدیث یاد نہیں اور ان کا معمولی آدمی فٹافٹ پٹافٹ بوخاری کی حدیث سے پڑھ کر سنا گا اور دیوبند سے پڑھنے والے طالبوں کو کوئی حدیث یاد نہیں یہ ان کا اعتراض ہے جب میں اپنے طالب علموں کے سامنے ان کا یہ اعتراض بیان کرتا ہوں تو ہمارے طالب علم ایک جواب دیتے ہیں جو جواب رونگ ہے غلط ہمارے طالب علم یہ جواب دیتے ہیں کہ غیر مخلدین کے مولوی ہیں ان کو پندرہ بیس مسلوں کی حدیثیں یاد ہیں آگے تو کچھ بھی یاد نہیں جیسے حقانی صاحب کو دس تقریبیں ان کی پیٹرن تھی حقانی صاحب کی دس تقریبیں پیٹرن تھی ان کی جو حدیثیں ہیں وہ کتابوں کے سفے کے ساتھ انہوں نے رٹ رکھی تھی لیکن اس سے آگے تو وہ کچھ نہیں جانتے تھے بیچارے طالب یہ جواب دیتے ہیں کہ غیر مقلدوں کے مولویوں کے پاس میں دس پندرہ بیس مسلوں کی انہیں حدیث انہیں یاد آگے تو کچھ نہیں جانتے میں اپنے طالب لوگوں سے کہتا ہوں تمہارا جواب غلط ہے ان کو پندرہ مسلوں کی حدیث سے تو یاد ہے تمہیں تو ان پندرہ کی بھی یاد میں ان سے کہتا ہوں ان پندرہ کی تو یاد ہے تمہیں تو ان پندرہ کی بھی یاد نہیں یہ جو بات میں طالب سے کہتا ہوں یہ آپ حضرت کو بلا وجہ نہیں سنا رہا جس میں کوئی اشارہ ہے آپ حضرات کے لیے کہ ہمارے فوزلہ کو تو پندرہ بیس مسائل دے دیتے بھی آدمی تو کیسے کام چلے گا بھی یہ شیر گڑوں کو کیسے قابو میں کریں گے تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے تصور کر لیا ہے کہ ہم فادق ہو گئے فازل ہو گئے سب کچھ ہمیں آ گیا اب ہمارے پاس پڑھنے کا کچھ نہیں رہا اب کو ہمیں دندا کرنا ہے کام کرنا ہے پڑھنا ہے پڑھانا ہے،, ہے جو کچھ کرنا ہے یہ تصوری خطرہ غلط ہے اسکولوں اور کالجوں کی صورتحال الگ ہے ہمارے مدرسوں کی جہاں الگ ہے ہمارے مدرسوں میں تو ایک لمبا عرصہ رات دن کتابوں میں لگا رہے گا تب علم آنا شروع ہوگا اور مدرسوں پر مدرسوں میں تو ہم ان مسائل پر سے گزرے ہیں سرسری گزرے ہیں اس گزرنے سے اس تعداد تو بنتی ہے اس گزرنے سے علم نہیں حاضر ہوتا دوسری بات سنو میرے بھائی علم پڑھانے سے نہیں آتا اگر سو سال بھی پڑھاتے لوگ علم نہیں آئے علم پڑھنے سے آتا ہے علم پڑھنے سے آتا ہے پڑھانے سے علم نہیں آتا اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کے پاس مثلاً قدوری ہے مرتاز دیکھ کر قدوری حل کر کے پڑھا آتے ہیں اگر سو سال تک بھی یہ قدوری اس طرح سے پڑھاتے رہو گے فقہ کا علم نہیں آئے گا آپ کے پاس ہدایہ ہے آپ اردو ہیں دیکھ کر ہدایہ حل کر کے سبق میں کما حق بہو پڑھا ہے آج کل تو کما حق کوئی پڑھاتا ہی نہیں بے وقوع بناتا ہے طالب علموں کو یہ بھی سنو آج کل تو کما حق کو کوئی پڑھاتا ہی نہیں طالب کو بے وقوف بناتا ہے اور جتنا ذہی مدرس ہوگا اتنا زیادہ بے وقوف بناتا ہے کا جو اصل علم ہے وہ ہدایات میں نہیں ہے اس سے بہت اوپر کتابوں کے اندر علم ہے وہ ہے نے پڑھی نہیں تجھے ہدایات پڑھا پڑھانے سے علم کبھی نہیں آتا پڑھنے سے علم ایک شخص ہے مشکات پڑھا کا ہے پندرہ سال سے کسی مدرسے میں شیخ الحدیز کی ضرورت ہے اس مشکاط پڑھنا پڑھانے والے کو شیخ الحدیز کوئی نہیں بنا پا تو اس میں دورے کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی کیوں مشکاط حدیث کی کتابیں نہیں اور یہ پندرہ سال سے مشکاط پڑھا رہا ہے یہ شیخ الحدیز بننے کے قابل کیوں نہیں اس لیے کہ یہ مشکا پڑھا رہا ہے حدیث شریف پڑھ نہیں رہا अगर ये मिश्का पढ़ाने के साथ फन्न हजीब इसने पढ़ा होता, तो जब चाहे दुनिया से उठा करके को लजीज बना सकते हो लेकिन उसने तो फन्न हजीब पढ़ा ही नहीं वो तो पढ़ा रहा और पढ़ाने से इल्म नहीं आता माफ करना पढ़ाने से इल्म नहीं आता पढ़ने से इम आता है अगर पढ़ाने से इल्म आता तो आज पत्तुल रिजाल न होता پڑھانے سے علم آتا تو آج کا الرجال نہ ہوتا آج صورت حال اتنی بگڑ چکی ہے سات مدرسوں کا میرے پاس اسٹینڈنگ آڈر ہے ایک اور لدیس دعا میں کوئی آدمی نہیں کہاں سے دو سات مدرسوں میں اسٹینڈنگ آڈر ہے ایک لدیس دعا کہاں سے دو آدمی نہیں اور میں تو سماہتی شیخ ہوں سماہت شیخ جانتے ہو اس کا پجامہ بہت بڑا یعنی جو سیر چشم ہو اس کی آنکھ بھوکی میں ہو جو اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھانے میں خوشی محسوس کرتا ہو یہ میرا مزاج ہے میں تو اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھانے میں خوشی محسوس کرتا ہوں ایسا ہی آدمی سماہتی شیخ ہے پجامہ بہت بڑا تو میں تو کسی میں دیکھوں میں تو ان کا مگر آدمی کو نظر نہیں آتا انہار دل لے کے کتنے جتنے پاس تو شاندار نظر آ رہا اور میں تو بنا دیتا ہوں مگر آدمی نظر نہیں آتا پڑھاتا ہے وہ پڑھا ہے پڑھنا بڑھو گئی और अपने घर की मिसाल तू हमारे हजरत नजदीक पूरा के अंदर तस्वीर करना है दार्लूम देवबंद में इनकिला आए आठवा अट्ठाईसवां साल है अट्ठाईस साल से दार्लून देवबंदिया के मुदरसिन तलाश कर रहा है पूरे मुल्क में है ही آج سے دس سال پہلے مسجد نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ دارالکشا کا نصاب دو سال کا ہم نے نصاب بنا کر بھیجا اور سفارش بھیجی کہ تہلے پانچ مفتی بڑھاؤ دارول نے تین دو سال کا نشاب شروع کرو وہ دس سال ہو گئے وہ نصاب بھی گاؤں گن ہو گیا اور اٹھائیس سال سے دارال مفتی گون رہا کوئی مفتی دارال کوئی مفتی ہے کچھ لوگ اپنے اپنی جگہ پر بھیج اٹھائیس سال سے اولیا پہ مزری چونک رہا کوئی مزوری سے نہیں اور ہمارے یہاں دہرے میں آٹھ سو لڑکے ہیں ہم بڑے فخل سے دھیان کرتے دیوبند میں آٹھ سو لڑکے دہرے میں لیکن کوئی پوچھے کہ ان آٹھ کو پڑھانے والے کتنے ہیں ساڑھے تین ان آٹھ کو پڑھانے والے ساڑھے تین ہیں ایک مدرسے نے ہفت کلاس میں آٹھ سو لڑکے ہیں ان آٹھ سو لڑکوں کو پڑھانے والے کتنے پانچ ہیں پانچ حافظ صاحب تو یہ مدرسے کی فصیبت ہے یا مصیبت ہے تو آٹھ سو لڑکے رکھتے ہیں ہی سنے پر اب یہ آٹھ سو لڑکوں کی یہ تو چھوٹی جماعت اس سے زیادہ دورے میں ہیں آیا فون نہیں آیا پتہ نہیں ہے اور آدھے لڑکے پورا سال سبق میں آتے ہی نہیں اور مغربی بن گئے یہ کونسی مزیلت کی بات ہوئی زیادہ سے زیادہ پچاس لڑکوں کی جماعت ہو سکتی اس سے بڑی نہیں ہو سکتی اور پچاس کی جماعت بنانے کے لیے ایک جماعت سے تین محدت چاہیے جو سولہ کیا اڑتالیس محجد کی دوروں کو ضرور جب تک وہ اڑتالیس محجد مت جمع کرے دوہرے کی چالیس ہما حق ممکن نہیں اڑتالیس محتیس کہاں سے رہے اٹھائیس سال سے ایک متلس اولیا کا نہیں مل رہا یہ سب سورجہ حال کیوں ہے لوگ پڑھا رہے ہیں پڑھ کوئی نہیں رہا تمام بے شمار ہندوستان میں مدرسے ہیں سب آساتی ساتھ پڑھا رہے ہیں پڑھ کوئی نہیں رہا اور سن لو قاعدہ پڑھانے سے علم کبھی نہیں آتا علم پڑھنے سے آتا ہے پڑھنا کیا ہے پڑھنا یہ ہے کہ آپ سے متعدد مدرسے کی جو کتاب ہے اس کتاب سے کے تعلق سے نیچے اکڑو اور چھوٹی سے چھوٹی کتاب سب دیکھ ڈالو اور اوپر پڑھو اور بڑی سے کتاب کو کم اطالعہ کر ڈالو اس کے مناسب بس سے سہارا بند پڑھ ڈالو اس کا نام پڑھنا ہے وہ علم آئے گا کتاب اور اس کے مطالعے پڑھ کم کے پڑھا دینا یہ پڑھانا ہے یہ پڑھنا نہیں مسلم قدوری پڑھا رہا ہے تو قدوری کے تعلق سے نیچے اترے تعلیم اسلام اور دیسی بعض مرتبہ ایک مسئلہ تعلیم اسلام میں سمجھ میں آتا ہے عربی کتابوں میں سمجھ میں نہیں آتا ہے بعض مرتبہ ایک مسئلہ دیسی جیور میں جا کر سمجھ میں آتا ہے بڑی کتابوں میں سمجھ میں نہیں آتا اور اوپر پڑھے آخری کتابیں شامی بہر الرائف آلمگیری بدائے اوپر آخر کب دیکھتا ڈالے نیچے آخر کب دیکھ ڈالے اس کا نام پڑھنا ہے وہ کجوری پڑھا نہیں رہا پزوری کے ذریعے وہ پننے کے پڑھ رہا ہے۔ ایک شخص کو ریاض سالے پڑھانے کے لیے ملی الفیت الحدیث پڑھانے کے لیے ملی سب کو بڑی کتاب ہے اس کو تو رہنے دو الفیت الحدیث پڑھانے کے لیے ملی وہ اس مناسبت سے فن حدیث کے آخر کب کی تو عام کتابیں اور جو فنی حدیث اردو میں لکھی گئی سر زبان محاور الحدیز سارے پڑھ لا لے پر آخر پل جا کر سارا پڑھ لا لے جس میں فن حدیث پڑھا اور ایسا استاد جس نے ایک پانچ سال الفی عت الحدیث پڑھی ہے اور سارا فن حدیث پڑھ لیا ہے آپ جب چاہے اسے اسے کو لفیظ بنا سکتے مشکا بھی پڑھانا ضروری نہیں اس نے الفیعت الحدیث کے سہارے پورا فن حدیث پڑھ لیا ہے جب چاہو اسے کو حفیظ بنا سکتے مگر ہے ہی نہیں تو وہ الفی عبد الحدیث ہے تو وہی پڑھا سکتے ہمارے پاس میں نئے اساتذات ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اس سال نسائی ملی مجھے اس سال نسائی ملی کیا ہے کیا کرا ہے میں کہتا ہوں اس کی بہترین شرح ہے پتل باری امد الخاری نسائی شریف کی بہترین شرح ہے پتل باری امد کہ اس میں تو حدیث ڈھونڈا میرے بس کا نہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ نسائی کی حدیث بخاری نہ ڈھونڈوں اور پھر فتول باری اور قاری نہ دیکھوں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا میری اتنی استعداد نہیں ہے میں بخاری میں یہ حدیث کہاں آئی ہے ان کو ڈھونڈ نہیں سکتا ہوں تو میں کہتا ہوں تجھے نسانی پڑھانے کا کوئی حق نہیں تجھے نسائی پڑھانے کا ہی حق نہیں ہے تجھے کس گزے کو مدرسے والا نے نسائی دی نسائی پڑھانے والا یہ حدیث بخاری میں کہاں آئی ہے وہ نہیں ڈھونڈ سکتا اور بخاری ان بطور اور کٹور پاری کا مطالعہ نہیں کر سکتا ان کو نشائی پڑھانے کا کیا کرتا ہے مگر نہیں وہ حدیث نہیں پڑھنا چاہتا نسائی کے تعلق سے بخاری نہیں پڑھنا چاہتا ورنہ چاہیے تو پوری بخاری مطالعہ کر لاتے اپنی کتاب میں نشان لگائے کہ نسائی کی یہ حدیث بخاری میں یہاں آئی ہے اور اس کی شرحوں میں مطالعہ کر کے نسائی پڑھائے ہے ایک دو سال نسائی پڑھائے گا تیسرے سال یہ کوئی حدیث بن سکتا ہے مگر کوئی کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا جب یہ بات میں اساتذہ تو کہہ رہا ہوں تو اساتذہ کہتے ہیں مدرسے والے ہمیں ترقی نہیں دے رہے ہم کہاں سے اس کے کوئی لطیف بنیں ہمیں فلاں کتابوں میں چھوٹی چھوٹی درمیانی کی کتابوں میں رٹکا رکھتا ہے اوپر ہمیں بڑھاتے ہی نہیں یہ اساتذہ ایک سوال کرتے کا جواب یہ ہے کہ رب شی... لگ جی لگا لیے تھوڑی دیر میں بتایا بڑا شاندار اس لی ہوئی شیشی نکال کر لوگوں کے سامنے لگا میں تو کوئی مہک ہے نہیں کون پوچھے گا تجھے تو میں کہتا ہوں تیری شیشی میں کچھ ہے یا نہیں ہے پہلے ہے تو محتا آج تو دنیا انسانوں کے لیے پریشان ہے تاثر نٹال ہے آدمی ہی نہیں ہے مگر تیری شیشی میں کچھ ہے تو موسم کو خود مجبور ہو کر تجھے آگے بڑھایا گا مگر تیری شیشی پانی میں دھلی ہوئی ہے اس میں سے جو کچھ مہک ہی نہیں رہا موسم بےچارہ کام سے بڑھایا وہ تو ہر سال سوچتا ہے کہ یہ جو کتاب پڑھا رہا ہے پچھلے سالوں سے اس کے بھی قابل نہیں اگر رہنے دو ایسے ہی ہوتا ہے کہ رہنے دو میں رام میں پڑھاتا تھا ایک سال میں کتابیں تقسیم کر رہا ایک نیا مدرس تھا اس نے کہا خود بھی پڑھاتا تھا کہ مجھے کم دے دو تو میں تن والے مدرس کو شروقا دے دی اور اسی تن اس مدلس کو دی تو پرانے مدرس میرے پاس آئے اور کہنے لگے میری تن مجھے دے دو کیوں کہ لگے میں سولہ 17 سال سے اسے پڑھا رہا ہوں میں نے کہا فلم کو مولانا آپ کو آگے بڑھنا چاہیے کہنے لگے میں شرح بقایا نہیں پڑھا سکتا جو سولہ سترہ سال کن پڑھا کر شرے بقایا نہیں پڑھا سکتا بتاؤ وہ کن کیا پڑھا رہا ہوگا وہ کن بھی کچھ بھی نہیں پڑھا رہا چونانچی ان کی کن ان کو واپس کی اور وہ شرے بقایا اس نئے مجرس کو دیا تو بات پھیلتی چلی جائے گی میں تو اصل اب یہ کر رہا تھا کہ دیکھو پڑھانے سے ان میں کبھی نہیں آئے گا سو سال بھی پڑھاتے رہو گے پڑھانے سے ان میں نہیں آئے گا علم پڑھنے سے آتا یہاں اس صوبے کے اندر بے شمار مدارس ہیں ان میں اساتذہ ہیں پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں مگر پڑھتا تو کوئی ہے نہیں اگر آپ حضرات پڑھنے والے ہوتے تو یہ گیزر نہ چہتے یہ جو صوبے میں گیزر پریشان کر رہے ہیں یہ ان شیروں کو یہ گیزر نہ پریشان کرتے یہ گیزر تو اس لیے آپ کو پریشان کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کٹورا خالی اور مسئلے ہیں کل کتنے پندرہ بیس مسئلے ہیں ان پندرہ بیس مسلوں کا آپ کما حق کو میں ایک سال میں حاصل کر سکتے مگر آپ کرنا ہی نہیں چاہتے پھر صرف علم حاصل کرنے سے کام نہیں چلتا ہے. دعوت کا جذبہ بھی چاہیے ہمارے اساتذہ میں دعوت کا جذبہ بھی ختم ہو ہمارے فرضدہ میں دعوت کا جذبہ بھی ختم ہو گیا ہمارے فرضدہ کے اندر لوگوں میں ملنا اور لوگوں کو اپنے قریب لانا اور ان کی ذہن سازی کرنا یہ جذبہ بھی نہیں رہا ہر ایک اپنی جگہ پر مطمئن ہے صبح اٹھا پڑھا دیا کام گل گیا کھا گیا پی ہو گیا اس سے آگے وہ اپنی کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا اور یہ لوگ جیسا حضرت مولانا بھی فرما رہے تھے ان کا بچہ بچہ تائی باطل کی دعوت دیتا ہے کسی بھی چیز کی دعوت دیتا ہے لیکن ان کا بچہ بچہ دائی ہے ہمارا عالم بھی داعی نہیں وہ کسی شاعر نے کہا ہے مسجد میں شکست رشت ہے تصبیح شیخ شیخ حضرت جی حضرت جی کی تصبیح تسبی میں جو رشتہ ہے دھاگا وہ دھاگا ٹوٹ گیا اور سارے تصبی کے گانے مسجد میں بکٹ گئے مسجد میں شکست رشتے تسبیح ہے اور بج کدے میں برہمن کی زناری زن، بھی دی دیکھ اور بج کدے میں مندر میں جاؤ وہاں جو برہمن ہے اس نے جو جنوئی باندھ رکھی ہے وہ کوٹن کی نہیں ہے نائرون کی جنوبی باندھ رکھی جنوبی باندھتے نہیں وہ اب کوٹن کی نہیں رہی اب تو انہوں نے نائرون کی بنا رکھی ہے جو کبھی ٹوٹے ہی نہیں اور بت قدے میں برہمن کی دیکھ مسجد میں شکیش رشت ہے تصدیق شیخ اور بد قدے نے برہمن کی پختلہ ذمہ بھی دیکھ آہلے حق کو دیکھو اور آہلے باطل کو دیکھو ان کا بچہ بچہ داعی اور ہمارا شیخ بھی دا ہی نہیں وہ بھی پڑھا رہا اس سے آگے ہو کوئی ذمہ داری تو دعوت کا جذبہ امت کو سنبھالنے کا جذبہ امت کو قریب لانے کا جذبہ ہمارے اولا نامے سے نکل گئے اور پہلے پہلے ہر عالم دین کا داعی تھا دوسرا تبلیغ جماعت کی ضرورت نہیں تھی پہلے ہر عالم دین کا دائی تھا تبلیغ جماعت کی ضرورت نہیں تھی اور بغیر چودہ سو سال تک بغیر تبلیغ جماعت کے امت کا کام چلتا رہا یہ تبلیغ جماعت نے الگ ہو کر کام کب سے شروع کیا جب سے اولما میں دعوت کا جذبہ ختم ہو جب جب دعوت کا جذبہ ختم ہو گیا یہ مولانا صاحب جو ہیں وہ تو مدرسے سے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے انہیں کچھ نہیں لینا انہیں تو اپنے بچے اور اپنی درست اور گرو آخر امت کو کون سنبھالے گا تو امت کا یہ کام الگ ہوا اور حضرت مولانا الیاس صاحب خود کو شاسی بہو نے ایک ایسی جماعت تشکیل کی کہ جو امت کو دعوت دے کر دین کے قریب لائے یہ کام علماء کا تھا اور علماء ہی یہ کام کرتے تھے چودہ سو سال تک علماء ہی نے یہ کام کیا مگر جب علماء کی طرف سے یہ کام نہیں رہا وہ صرف درست گاؤں حد تک محدود ہو کر رہ گئے تو ضروری ہوا کہ اس کام کو مستفید حیثیت دے کر کام شروع کیا جائے مجھے تو اس مثال میں یہ بتانا ہے کہ ہمارے اندر دعوت کا جذبہ ختم اور وہ جو باطل فرقہ ہے اس کے اندر دعوت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کیا ہے وہ باطل کی دعوت دیتے ہو مگر دعوت کہتے ہیں ہمارا تو کوئی دائی ہے ہی نہیں یہ وہ اسباب ہیں جن اسباب سے میرے بھائیوں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس صوبے اور اس صوبے کی کوئی تخصیص نہیں ہے تمام صوبوں میں علما کی ایک بہت واقف تعداد ہے مگر ان گمراہ فرقوں کے احوال سے علماء واقف ہی نہیں ہیں کیوں یہ پڑھتے ہی نہیں اور پڑھ لیں تو یہ کوئی کام نہیں کرتے ان میں دعوت کا جذبہ نہیں واقف کی تربیت کرنا حق را... کو... کی ہدایت کرنا رہنمائی کرنا یہ جذبہ ہی ہم لوگوں کے اندر سے ختم ہو گئے اس میرے بھائیوں کیمپ لگانے کا کوئی حاصل نہیں سن لو اسے اچھی طرح سے ان کیمپ لگانے کا کوئی حاصل نہیں ہے اگر ہم اپنا وکیرہ نہ بدلیں اپنا شیوا نہ بدلیں اپنا قرض عمل نہ بدلیں اپنی زندگیوں کا سہارا نہ موڑیں تو یہ کیمپ لگانا فضول ہے کوئی حاصل نہیں دو دن کے کیمپ میں آپ کو کیا کیا, کیا جائے گا کچھ بھی نہیں بتایا جا سکتا جو مہینوں پڑھنے کے موضوع ہیں ان موضوعات پر دو دن میں کوئی کیا بتا دے گا آپ کو ہاں آپ اپنی زندگیوں کا گہرا موڑ ہے عمل بدلیں اور اس کے تعلق سے آپ اس موضوع کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ان مسائل پر آپ کی ماہرانہ نظر ہو جائے سر کو تو آپ گزر گئے اور سرسری گزرے سے وہ بھی بھول گئے لیکن اب اگر آپ اس موضوع کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کی ماہرانہ نظر ہو سکتی اور جب آپ کی ماہرانہ نظر ہو پھر جیسا ان میں دعوت کا جذبہ ہے اس سے زیادہ تیز آپ کے اندر دعوت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر کوئی کیمپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہر آدمی اپنی جگہ پر شیر ہے ہر آدمی اپنی جگہ پر پہاڑ ہے ہر آدمی اپنی جگہ پر استوانا اس ہے ہر آدمی اپنی جگہ پر ایک مضبوط قلعہ ہے کوئی دراڑ اس میں نہیں ڈال سکتا ہے کوئی اس کو چھو نہیں سکتا ہے مگر ہم اپنا قرض عمل بدلیں تو ایک عمل اس کے بعد ایک بات اور یاد رکھتے یہ جو انجمن ہے خط میں نبوت لوگوں میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ اس ادارے سے اس انجمن سے تعلق صرف قادیانیت کے مسئلے کا تعلق ہے یہ غلط ہے یہ اسے سمجھ لو یہ غلط ہے صرف قادیانیت سے اس کا تعلق نہیں ہے ختم نبوت یعنی آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا ہوا آ رہا تھا نبوت کا وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر منتحی ہو گیا ٹھیک ہے اب آگے حضور کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا یہ امت کی ذمہ داری ہے ائے امت کی ذمہ داری حضور سلسلہ فنک ختم دین قیامت تک رہنا ہے اللہ کا دین قیامت تک رہنا ہے تو حضور کا لایا ہوا دین اس کو لے کر مشن بنا کر تحریک بنا کر اس کو لے کر آگے بڑھنا یہ علماء آئے امت کی ذمہ داری اور جب آپ اس مشن کو لے کر چلیں تو راستے میں جو روڑے آئے ان روڑوں کو ہٹانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر غلط نظریں اٹھیں پڑیں ان نظروں کو توڑ دینا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے یہ سب علماء امت کی ذمہ داری ہے اور وہ جو کسی کا مشہور جملہ ہے علماء امبیا بنی اسرائیل جملے کا یہی یہ مطلب ہے یہ کسی کا جملہ ہے علما اس میں یعنی امت کے علم بنی اسرائیل کے انبیاء کے ماننے یعنی جو ذمہ داری حضرت موس علیہ صد و سلام کے بعد بنی اسرائیل میں مبوس ہونے والے انبیاء کی جو ذمہ داریاں تھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد یہی ذمہ داری امت کے علماء پر پھر کسی نے اس میں یہاں بڑھا دی تو کیا ہو گیا علما و امتی اب تو حدیث بن گئی جب یا بڑھ گئی تو یا بڑھنے کے بعد تو اب وہ یقیناً حدیث ہو گئی امتی تو حضور ہی کو فرمائیں گے اور کون فرمائے گا یوں وہ حدیث مشہور ہو گئی علماء امتی بم گیا بنی اسرائیل اور موضوعات پر لکھنے والے حضرات نے صلاحت کی گئی کوئی حدیث نہیں یعنی یا کے ساتھ کوئی حدیث نہیں علما امتی کمبیائے بنی اسرائیل یہ کوئی حدیث نہیں ہے ملہ عدق قاری نے الموضوعات عطل اور الموضوعات کو سبرا میں اس کی سراہد کی پھر اصل ہے کیا اصل اس میں یا نہیں تھی اور مدافع پر علی ران تھا علما علاما کمبیائے بنی اسرائیل یہ جملہ تھا اور اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت علیہ السلام کے بعد دین کا کام کیسے چلا نبیوں کے ذریعے چلا حضور کے بعد دین کا کام کیسے چلے گا علماء امت کے ذریعے چلے گا یہ اس جملے کا مطلب تھا اب تین کام ہے ایک تو اس گاڑی کو گھسیٹ کر لے جلنا قیامت تک اور دنیا کے آخری کنارے تک حضور کے لائے ہوئے دین کی گاڑی کو گھسیٹ کر لے جلنا قیامت کے دن تک اور دنیا کے آخری کنارے تک یہ دو کام کس کے دن علماء امت کے جن. اس دین کو دین کی گاڑی کو گھسیٹ کر کے مستقبل کی طرف لے کر چلنا قیامت سب کے لیے اور پہنائی میں چوڑائی میں زمین کے آخری کنارے تک اس دین کی گاڑی کو گھسیٹ کر لے جانا یہ علماء امت کی ذمہ داری جب گاڑی چلتی ہے تو راستے میں روڑے بھی آتے ہیں پہیے میں روڑے بھی آتے ہیں یہ روڑے کون ہٹائے کوئی نہیں آئے گا ہٹانے کے لیے آپ کو ہٹانے یہ راستے کے روڑے یہ آپ کو ہٹانے اس کی جو شکل آپ اختیار کریں باقی راستے کے روڑے بھی آپ کو ہی ہٹانے۔ راستے میں روڑے کون کرے کرے کرے آتا اسلام اسلام کے جو دشمن ہیں وہ اسلام کی گاڑی کے راستے میں پہیوں میں روڑے اٹکائیں گے ان روڑوں کو ہٹانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری بینک سے ہمارا ایک ملازم پیسے لے کر آتا ہے یہ ہمارا ملازم نہیں حکومت کے یہ شعبے ہیں اس میں بینک سے دوسرے شعبے میں پیسے منتقل ہوتے ہیں तो जो पैसे लेकर आता है दो बंदूक बढ़ता उसके बाएं बाएं पहरा देते हुए चलते हैं या एक आगे एक पीछे चलता है क्यों थैला रुपयों से भरा हुआ है तीसरा लालची नजरें डालेगा तो इसी तरीके पर ये जो इस्लाम की गाड़ी है ये सोने की भरी हुई गाड़ी है یہ سونا دنیا کے تعلق سے نہیں آخرت کے تعلق سے یہ سونے سے بھری ہوئی گاڑی جا رہی ہے آدھا کو اپنے اور پڑھائی ان کو ایک آنکھ یہ چیز بھاتی نہیں ہے وہ اس کے اوپر للچائی نظریں ڈالتے ہیں ان کی آنکھیں پھوڑنا یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ بھی آپ کی ذمہ داری وہ حدیث شریف یاد کرو یا میں تو العلمہ بنکل خلط الحدول تحریر غالین ونتہار المفتلین و تاویل الجاہلی اس حدیض شریف نے یہی مضمون یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس اس, اس امت کے پچھلے اچھے معتبر لوگ اگلوں سے علم دین حاصل کریں گے اور وہ تین کام کریں گے गुलू करने वालों ने दीन ने जो गुलू कल किया है उसका पर्दाफाश करना जूटे इद्या करने वालों ने, जूटे ने जो दीन ने झूठे दावे किए हैं उनके दावों की कलही खोलना बातल परस्तों ने जो दीन खड़ा किया है उसको हटाना उसको چیز پر سے ہٹا دینا یہ سارے کام ان معتبر دیندار لوگوں کے ہیں جو پچھلے پہلوں سے علم حاصل کریں گے وہ یہ کام کریں گے الغالین گلو کرنے والے کے بیان کیے ہوئے مطلب کرنے والوں کے بیان کیے ہوئے مطلب بریلیوں نے شان نبوت میں گولو کیا اور کہا انا بشر ان کے ماننا ہے آپ کہیے بے شک میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں انگ کر ما ماں کو الگ اب یہ پرانے کریم کے ساری تحریر کے تعویل ہے یہ کس نے باطل کی ہے شان نبوت میں گولو کرنے والوں نے بھول گیا بولئے کیا تھال جاہلین یہ جاہل ہیں یہ بریلے والے دین کو سمجھتے نہیں اور بغیر سمجھے جو مطلب آیا بیٹ کرتی ہے دوسرا ہے حال المبلین باطل پرستوں نے ایک نیا مذہب کھڑا کیا انتحال میں نیا مذہب کھڑا کرنا چودہ سو سال سے کمت یہ سمجھتی چلی آ رہی تھی کہ دین کا مقصد ہے اس پر عمل کر کے اللہ کی خوش حاصل کرو لزائے حق ایک صاحب آئے انہوں نے کہا نہیں کا یہ مقصد نہیں ہے دین کا مقصد ہے اقامت حکومت راہی ہے دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم کرو یہ اللہ کے دین کے نازل ہونے کا مطلب اب جب کوئی ایک نیا نظریہ آئیڈیا کھڑا کر دیا پورے دین کو اونچا کرو چودہ سو سال سے ایک آدمی پورے دین کے آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام سے حضور تک جتنے ابیاان نازل ہوئے ان تمام ابیان کا مقصد تھا ان پر عمل کر کے اللہ کی خوش نجی اور اللہ کا خرب حاصل کرو امت یہ کی آئی تھی مودو جی صاحب آئے انہوں نے کہا نہیں دین نازل کرنے کا یہ مقصد ہی نہیں ہے دین اسی لیے نازل ہے کہ زمین پر اللہ کی حکومت قائم کی جائے اس کے لیے اور اللہ کے بندے نے لکھ دیا تو وہ انبیاء جو پوری زندگی محنت کر کے تو زمین میں اللہ کی حکومت قائم نہیں کی وہ اپنے مشن میں ناکام گئے نبیوں کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ اپنے مشن میں ناکام گئے کیوں? سارا دن انتہال دوسرا پوٹ کا پل کر دیا تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا اصل بات تمہیں عرض کر رہا تھا یہ ساری ذمہ داریاں آپ کی ہیں ان کی گاڑی کو بسیٹ کر لے کر کے زمین کے آخری کنارے کو جانا اور قیامت کی طرف بڑھانا اور اس کے راستے میں روڑے کو ہٹ پائے اور روڑے ہٹانا دشمن اگر اس پر للچائی غلط نظریں ڈالے ان کی آنکھوں کو توڑنا یہ ساری ذمہ داریاں آپ کی تھی کس کی اولما کی اب علماء تو رہے ہی نہیں اب تو فارغین ہے اب تو علما رہے ہی نہیں اب تو فارغین ہے لیبل عالم کا لگا ہوا ہے جانتا کچھ نہیں لیبل عالم کا لگا ہوا ہے ہمارے بطنوں پر لیبل عالم کا لگا ہوا ہے اور چار مزہ مس... لیبل عالم کا لگا ہوا ہے ہمارے بطنوں پر لیبل عالم کا لگا ہوا ہے اور چار مسئلے پوچھو دو بھی نہیں جانتے عالم اس کا مطلب یہ کہ ہم کہلاتے تو علماء ہے مگر ہم علماء نہیں ہیں ہم کو قاردین ہیں اب ہمارے لیے کوئی کام ہی نہیں رہا نہ پڑھنا نہ لکھنا نہ دعوت نہ تبلیغ نہ یہ نہ وہ ہم نے ایک پڑھانے کو پیشہ بنا لیا ہے اس پیشے کے طور پر وہ ہم کام کرتے میں نے کڑوی باتیں میرے بھائیوں بہت سنا دی اور اتنی سخت کڑوی سنا دی ہیں کہ شاید کوئی دوسرا سنا بھی نہ سکے آپ اتنی سخت کڑوی باتیں میں نے سنائی ہیں اس امید پر سنائی ہیں کہ یہی زمین زرخیز ہے ساقی یہی زمین زرخیز ہے ساقی مگر کب ذرا نم ہو یہی زمین زرخیز ہے ساتھ مگر کب زرخیز ہے ذرا نم ہو میں چاہتا ہوں یہ زمین ذرا نم ہو تو اسی میں سے سونا اگے گا یہی سب کچھ کریں گے تو آپ حضرات کو نم کرنے کے لیے ہماری جو اپنی کمیاں ہیں وہ کمیاں جب تک ہم نہیں جانیں گے اور کمرے ہمت کس کر کے عمل کے لیے تیار نہیں ہوں گے نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا نتیجہ اسی وقت ظاہر ہوگا جب سورت کا حال بدلے گی تو اس لیے میرے بھائی میں نے شروع سے کہا تھا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں یہاں جا کوئی جاؤ بھائی دور آ جاؤ مزید اور سمجھ نہ ہو یہاں بیٹھو وہاں پیچھے سمجھ میں نہیں آتا میں بیٹھا تھا مجھے سونی میں پوچھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا تھا؟ یہ اکادر تو بیسے ہیں جو سونے کے لیے بیٹھے باقی میں بیٹھا رہتا میری سونے کچھ نہیں آیا رہتا دیکھو بھائی میں ایسا ہی منہ ہوں ان بڑوں کے بارے میں جب اتنی بات سب کہتا ہوں تو آپ کو کہوں تو آپ کیوں ناراض ہو تو منہ ہوں دیکھو اتنے بڑے بڑوں کے بارے میں کیسی بات کہہ تو آپ حضرات کو جو سخت باتیں میں نے کہی ہیں آپ حضرات ناراض نہ ہوں یہ زمین بڑی زرخیز ہے ساتھ اگر یہ نم ہو جائے تو آپ کو نم کرنے کے لیے میں نے یہ سارے باتیں کہی ہیں اب آگے چلو جب ہمارے یہ دوست احباب دیوبند آئے دعوت دینے کے لیے میں نے ان کی دعوت منظور کر اور میں نے ان سے ایک درخواست کی غیر مقلدین کیا مسائل چھیڑتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ذرا اس کی ایک یادداشت مجھے بھیج دی جائے تاکہ میں اس کی روشنی میں کوئی گفتگو کو کروں تو یہ سارے بزرگ اکٹھا ہو گئے اور دادا آدم سے جتنے مسئلے انخلا بھی ہوئے سب لکھ کے مجھے تین چار سب میں لمبے یہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ سب کتابیں لکھی جاتی تھی سب وہ سب مسئلے مجھے لکھ کر ارے میں نے کہا ایک تو اس سے زیادہ میں جانتا ہوں میں تو پڑھاتا ہوں اور کتنے یقلافی مسئلے ہیں سب جانتا ہوں یہ جو تم نے لکھے ہیں اگر آج ان کے جواب تو کل مسئلہ کھڑا کریں گے پھر جواب تو پھر اگلا مسئلہ کھڑا کریں گے جتنے یقلافی مسئلے ہیں وہ سہاروں پر کہاں سے گبخبو ہوگی صرف ایک مسئلہ ہی جمع ہے باقی ہر مسئلہ اس خلا وہ ہے غیر شرف کا مسئلہ ابن المبارک نے فرمایا یہی خوش نصیب مسئلہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں باقی ہر مسئلے میں اختلاف میرے بھائی اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس فرقے کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے یہ مسائل کا اختلاف نہیں ہے اصول کا ہی. اور ہم اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا ان کا مسائل کا اختلاف ہے مسائل کا اختلاف ہی نہیں ہے مسائل کا اختلاف تو عین الباح کے درمیان میں ہمیشہ پہلے دن سے اور آج تک ہے اور عین الباع نے یہ اختلاف پیدا نہیں کیا ہے اسی فیصد مسائل کا اختلاف صحابہ کے زمانے سے آ رہا ہے یہ جتنے موٹے موٹے مشکور مسائل ہیں ان صحابہ میں اختلاف کیا پھر ایم میں مجھت کا دور آیا تو کسی نے اس رائے کو اپنا لیا کسی نے اس رائے کو اپنا لیا ایم نے یہ اختلاف پیدا نہیں کیا ہے یہ اختلاف تو اسی فیصد صحابہ کے زمانے سے چلے آ ہے ہیں فیصد وہ ایم میں اختلاف وہ کون سے مسائل ہیں پھر ان میں بھی علمتوں میں اختلاف ہو گئے تو مسائل میں اختلاف ہونا ہے. مثلاً وبا کی حدیث ہے چھ چیزوں میں حضور نے فرمایا کہ ربا ہے اس میں علت کیا ہے علت میں اختلاف ہوگا اختلاف ہوا تو مسائل میں اختلاف ہو گئے حدیث میں ثابت ہے کہ شفیع کو شفے کا حق ہے شفا کی علت کیا ہے علت میں اختلاف ہو گیا تو شکی کون کون ہے اس میں اختلاف ہو جائے گا تو یہ بیس فیصد مسائل وہ ہیں جو منسوخ ہیں اور ان کی علت میں اختلاف ہوا ہے تو تفریعات میں اختلاف ہوا باقی تمام مسائل میں اختلافات صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں آپ کتابیں اٹھا کر پڑھیں ہر مسئلہ اختلافی صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہے ہیں پھر جو مشتحد جن کا دور آیا تو جس کی سمجھ میں یہ رائے آئی اس نے یہ رائے لے لی جس کی سمجھ میں دوسری رائے آئی اس نے دوسری رائے لی اور ہر ایک کے پاس میں ترجیح کے دلائل ہیں ہے ایک کے پاس میں ترجیح کے دلائل ہیں کہ اس نے یہ رائے کیوں لی اور اس نے یہ رائے کیوں لی اب ایک کے پاس دلائل ہے باقی یہ اختلاف اہم کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے یہ تو صحابہ سے اختلاف چلا رہا ہے اور حدیث سے سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف وابی رحمت المتن میرے صحابہ کے درمیان میں جو اختلافات ہوئے ہوں چاہے کوئی اختلاف ہو میرے صحابہ کے درمیان میں جو اختلافات ہوں گے چاہے کوئی اختلاف ہو وہ میری امت کے لیے رحمت جو مسائل میں صحابہ میں اختلاف ہوئے ہیں یہ امت کے لیے رحمت ہے اور آج ان غیر مقلدین کے ساتھ ان اختلافی مسائل کے یہ جھگڑے ہوتے ہیں تو رحمت کہاں ہوئی ہے تو زحمت ہوئی جب آپس میں نژاد اور جھگڑے ہیں تو رحمت کہاں ہوئی تو رحمت ہوئی اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کی اختلافات میری امت کے لیے رحمت ہیں اس کی مثال کہاں ہے چار ای کے درمیان میں اختلافات ہیں اور وہ الحمدللہ امت کے لیے رحمت ہیں ان کوئی جھگڑا نہیں دیوگند نے بڑی تعداد شاعب شاقی کو لگا کی ہے تمل ناڈو کے کیرل کے تمام صوابی دار دیوڑ میں پڑھتے ہیں ہمارے پاس پڑھے ہوئے ہیں پڑھنے کے زمانے میں بھی ہمارے تعلقات ہیں آج بھی ہمارے ان کے تعلقات ہیں ہم برابر ان کے علاقوں میں جاتے ہیں واضح کہتے ہیں اور وہ شاپی ہیں نے بھی ہمارا ان کا کوئی جھگڑا نہیں یہ میرا بھائی عبداللہ جیسا ہے یہ میرے پاس پڑھا ہے مجھ سے محبت کرتا مجھے بھی اس سے تعلق ہے یہ شاپ ہی ہے میرا طرح کیا تو میرا ہم دونوں دوست ہیں آج ہمارے اس سے گہرے مراجن اس کے ساتھ مالک ہی طلبہ ہیں ہندوستان میں تو مالک ہی نہیں ہے سوڈان میں سے ادھر سے مالک ہی تو دیوبند میں آتے ہیں ہمارے پاس پڑھتے ہیں اور ہمارے ان سے بہت گہرے مراجم ہے وہ مالک کی مانب بھی کیا جھگڑا ہمارا ہم بلی طالب دن بھی آتے ہیں بہت کم غرض یہ چار ایماں کے درمیان میں کوئی نظا کوئی جھگڑا نہیں اور آپس کے مسائل کا اختلاف وہ رحمت رحمت کیسے ہے سنو رحمت کیسے ہے ہندوستان آزاد ہوا دو ملک بن گئے انتقال آبادی ہوئی یہاں کے لوگ ادھر گئے ادھر کے یہاں آئے اس درمیان میں ہزاروں آدمی گم ہو گئے کہاں گئے معلوم اس وقت حضرت ثانوی خدا شاہ نے تمام ہندوستان کے علماء سے مشورے کے ساتھ ان شوہروں کی جن کے جو شوہر گم ہو گئے ان کی بیویاں کیا کریں ہندوستان ہو گیا اسلامی ملک نہیں رہا ان, ان عورتوں کو کون کھلائے پلائے پھر نوجوان لڑکیاں تھیں وہ گناہ سے کیسے ما پوج رہے ہیں حضرت تھام قداث نے پورے ہندوستان کے علماء سے مشورہ کر کے امام مالک علیہ الرحمٰ کے مذہب میں جو گنجائش تھی وہ گنجائش کرتے حنفی میں لے لی اور آج پورے ہندوستان میں اسی پر عمل ہو رہا ہے امام مالک کا قول تھا تو ہمیں گنجائش ملی ان کا قول نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے آج مسئلہ ہے کہ اگر باہر دنیا کا کوئی آدمی مکے میں جانا چاہتا ہے تو میساک سے احرام باندھ کر آگے بڑھنا ہے اس کے بغیر اگر آگے کوئی بڑھے گا دم واجب ہوگا اب ٹیکسیوں والے مکہ سے جب چار مرتبہ پیسنجر لے کر جاتے ہیں چار مرتبہ آتے ہیں روز یہ قول کے مطابق جدہ میخاق سے باہر ہے تاکہ ٹیکسیوں والے بیچارے کتنے عمرے کے احرام باندھنے گے اور ایک ڈرائیور اور ایک تاجر روزانہ مدینہ شریف جاتا ہے اور شام کو حضر سے پہلے چلتا ہے پیسنجروں کو لے کر زہر کی نماز میں پہنچ جاتا ہے زہر باد چلتا ہے کے بارہ بجے پہنچ جاتا ہے اب روز بےچارے اپ ڈاؤن ہی کرتے ہیں یہ کتنے احرام ماننے میں عمرے کے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں یہ گنجائی گنجائش کہ اگر آ, آفاقی کو یعنی میفات سے باہر رہنے والے کو مکہ جانا ہے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے تو میخات سے احرام باندھنا واجب ہے. لیکن حج یا عمرہ کرنے نہیں جا رہا تجارت کے لیے جا رہا ہے, دوستوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے تو عمرے کا احرام باندھنا مستحب ہے سنت ہے ضروری نہیں ہے اگر نہیں باندھے گا تو دم نہیں آج وہاں پہ رہنے والے سب جک مار کر کے امام شافی علی الرحمٰ کے کال پر عمل کرتے ہیں اس کے بغیر کوئی چارہ ہی لوگوں کے لیے نہیں تو حضرت امام شافی علی الرحمٰ کا یہ کال تھا تو ہمارے لیے آسانی ہوئی یہ کال نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے کرم شریف میں ایک ایمام کے بڑے بزرگ تھے شیخ حمید اللہ حمید اللہ نے شیخ ہم مغرب بعد سوالوں کے جواب دیتے ایک سوال کسی نے دیا کہ حض کے حج کے زمانے میں ایک اور حائضہ ہے اور ابھی وہ پاک نہیں ہوئی تو اس کا قافلہ روانہ ہو رہا اور جب تو زیارت نہیں کرے گی حج مکمل نہیں اور حالت ہے اس میں توارت کر نہیں سکتی کیا کرے ہو؟ وہ اور رہ نہیں سکتی اسے جانا ہے اور اسے نے توافی زیارت نہیں کیا پھر شیخ نے جواب دیا میں سننے والوں میں بیٹھا تھا شیخ نے جواب دیا کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے یہاں بنجائی رضی اللہ علوی کہا تھا انہوں کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گنجائش ہے کہ وہ حالت حیض میں اچھی طرح سے کپڑے پہن کر حالت حیض ہی میں تو آپ زیارت کر لے اور ایک بڑے جانور کی قربانی کرے دم دے اونٹ کی دم دے گائے بھینس کا دم دے انہوں نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے یہاں گنجائش ہے اگر ایسی کوئی مجبور ہے مجبوری ہے امام ابو حنیفہ کا مطلب پر عمل کرے اسے حالت ہے جن اچھی طرح سے کپڑے پہن زیارت کرے گی اور بڑا جانور کم دے کر یہ انہوں نے مسجد حرام نے مغوی بات یہ بتوا دیا کہ امام ابو حنی پہرحما کے یہ گنجائش تھی تو دوسرے فوکہ نے اس سے کام لیا اگر یہ گنجائش نہ ہوتی تو کیسے کام لیتے دیکھو اختلاف کے رحمت ہونے کا یہ مطلب ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چاہو کرو یہ مطلب نہیں ہے تو چاہو پڑے مطلب نہیں ہے ایک منہجیے ضروری ہے ورنہ شسطر ہو کر رہ جاؤ گے چوراہے پر ششراہے پر کھڑے ہو جاؤ گے نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے منہجیے ضروری ہے ایک منہج پر چلو لیکن ایسی جب الجھن آئے تو بائی پاس نکالو یہ بائی پاس ہے جو الجھنوں کے وقت نکلے گا ورن منہجیے ضروری ہے اور اگلا سنو بعض لوگ ہنسے ہوا مرسا نے بائی پاس لگا دیا دیکھو بائی پاس نکالنے کا حق ہر شخص کو نہیں ہے بائی پاس نکالنے کا حق ہر شخص نہیں ہے اگر ہر شخص بائی پاس نکالنے لگے گا تو دین نہیں رہے گا پشا ہی ہو جائے گی بائی پاس نکالنے کا حق ہر مذہب کے ہر مسلب کے اقابر کو ہے وہ بائی پاس نکال دیں گے ایک آدمی نہیں نکال رہے جیسے میں نے مثال دی کہ جب یہ مقبول خبر کا شوہروں کا مسئلہ آیا تو حضرت خانوی نے پورے ہندوستان کے تمام علما سے مسلب سے مشورہ کر کے کتاب لے کر سب کے پاس بھیج کر سب کے دست وقت لیے اب تمام دار اتنا اسی پر پھکوے دے رہے لیکن ایک عامی یا ایک مولانا بائی پاس نکالنا چاہے اسے حق نہیں ہے ملت کے سارے اقادی مل کر بائی پاس نکالیں گے ایک آدمی نہیں نکالے میں اس کے دوسری مثال دوں کی جانے مسجد میں مولانا شوق صاحب ہیں اور میرے ساتھی ہیں میرے ان سے بے تقلقی کے تعلقات بامبے کی جانے مسجد میں رمضان میں پندرہ دن شواف جماعت سے نہیں پڑھتے. ان کے یہاں رات سے جماعت شروع ہوتی ہے ان کا مسلط تو پندرہ دن تک تو جب سلادی پوری ہوتی ہے تو بھی ہی چلے جاتے ہیں یہ اپنے الگ پڑھ کر چلے جاتے ہیں نبی پڑھتے ہیں لیکن سولہویں رات سے بامبے کی جامع مسجد میں دو جماعتیں الگ ہوتی ہیں یہ نبیوں کی شافیوں کی ان کو تین بتاتے ایک سلام سے پڑھنی ان کو تین بتاتے دو سلام سے پڑھنی دو جماعتیں الگ ہوتی ہیں امام مولانا چوکت صاحب ہیں اور وزی اثر بزرگوں میں سے وزی اثر ہیں تو ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا مولانا چوکت صاحب آپ یہاں امام ہیں وزی اثر ہیں یہ کیا اچھی بات ہے کہ مطلب ایک ہی مسجد میں دو جماعتیں ہوں ایک انتوں کی ایک شاپیوں کی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے یہاں خرابی ایک سلام سے پڑھنا ضروری ہے اگر ہم دو سلام سرابی ایک سلام سے پڑھنے ضروری ہیں اگر ہم دو سلام سے پڑھیں گے ہمارے یہاں وتر ہوں گے ہی اور آپ کے یہاں دو سلام سے پڑھنا افضل ہے ضروری نہیں ایک سلام سے پڑھو گے تو بھی وترو ہو جائیں گے تو آپ رمضان کے پندرہ دن کے لیے اپنے مذہب کے افضل پر عمل نہ کریں اور سب مل کر کے ایک سلام سے بھی کیا ہے؟ ملت کا کلمہ کہیں بھی ہو جائے گا تو مہانا شوق صاحب نے مجھے بہت اچھا جواب دیا وہ جواب سنا تھا فرمایا مولانا یہ مسئلہ صرف میرا نہیں ہے پوری دنیا کے شواب پہ نے یہ جواب دیا کہ یہ مسئلہ صرف میرا نہیں ہے اگر صرف میرا ہوتا نہیں جانا جتنے ایسا کر دیتا لیکن یہ مسئلہ تو پوری دنیا کے جواب دیتا ہے میں اکیلا کیسے کروں یہ بہت پسند آیا ان کا یہ جواب لہٰذا کسی ایک عالم کو بھی ایسا کرنے کا حق نہیں وہ بھی اپنے مسلب کے تمام علماء سے مشورہ کر کے بائی پاس نکالے گا اقیدہ عالم بھی نہیں تو عوام تو بائی پاس نکال ہی نہیں سکتے ہیں اور عالم بھی ایک دو عالم بھی نہیں نکال سکتے ہیں ان تمام علماء کو مل کر مل کر اگر ضرورت ہے ملت کی ضرورت ہے مسلط کی ضرورت ہے تو سب مل کر بائی پاس نکالیں گے اس کے بغیر نہیں تو خیر تو بات دوسری سے چلی گئی میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ مسائل میں اختلاف کی وجہ سے کوئی نظام نہیں ہے مسائل کا اختلاف تو رحمت ہے امت کے لیے اور ان جماعتوں کے ساتھ تو ہمارا اختلاف ہے جھگڑا ہے ہمارے ہم ان کو غلط راستے پر سمجھتے ہیں ہم ان کو غلط راستے پر سمجھتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ سرات مستقبل پر آ جائیں وہ ہمیں غلط راستے پر سمجھتے ہیں وہ ہمیں غلط راستے پر سمجھتے ہیں ان کا ایک بے لگام ڈاکٹر ہے لکمان آزمی اس نے ایک میں لکھا ہے کہ ایک ہنتی کو آس حدیث بنانا سو ہندوؤں کو مسلمان بنانے سے زیادہ سوال ایک ہنتی کو غیر مقل بنانے کا سوال سو ہندوؤں کو مسلمان بنانے سے زیادہ یہی حال موجودیوں کے ساتھ ہم لوگ موجودیوں کے گدے کسی قیمت میں کے ہی نہیں یہ کیوں ہے صورت حال اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ لے کہ یہ حق اور باطل کا اختلاف ہے مسائل کا اختلاف نہیں یہ حق اور باطل کا اختلاف ہے مسائل کا اختلاف نہیں جب حق اور باطل کا اختلاف ہے تو حق اور باطل بنتے ہیں اصول میں اختلاف کی وجہ سے مسائل میں اختلاف سے حق اور باطل نہیں بنتے اگر مسائل میں اختلاف سے حق اور باطل بنتے تو یہ چاروں فوقہ حق اور باطل ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ چاروں مذاہب بنا حق معلوم مسائل میں اختلاف سے حق اور باطل نہیں بنتا حق اور باطل بنتا ہے اصول میں اختلاف سے. لہذا سب سے پہلے یہ مسئلہ سوچو کہ ان موضوعیوں کے ساتھ ان غیر مقدسوں کے ساتھ ہمارے جو اختلاف کی نوعیت کیا ہے حو سب سے پہلے طے کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت وہ یہاں, یہاں مجمع ہے اللہ کے فضلے سے بڑے بڑے مطالعہ کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں کوئی یہ اگر کہے کہ ہمکیوں اور شاپیوں میں بھی تو تاریخ میں بڑے جھگڑے رہے ہیں. اب نہیں اب دنیا میں جھگڑے نہیں ہے لیکن تیسری تاریخ پڑو ہنکیوں اور کافیوں میں بڑے جھگڑے رہے ہیں اور حضرت مانا عبد القیز صاحب نے مناظروں کا بھی آپس میں ذکر کیا تھا کہ بڑے بڑے مناظرے ہوئے ہیں کیوں مناظرے ہوئے ہیں آج کہیں مناظرے نہیں ہوئے پیچھے کیوں مناظرے ہوئے ہیں کہ مسائل طے کرنے کے لیے مسائل کس کو طے کرنے ہر ندیوں نے اپنے گھر میں طے کریں گے تو آپ اپنے گھر میں طے کریں گے آپس میں, آپ میں مناظرے کیوں ہوئے جھگے ہیں یہ جھگڑے کیوں تھے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ سب چاہلے حق ہیں تو پیشنی تاریخ جو حمفیوں اور شافیوں کی ان میں جو جھگڑے اور نجات اور بڑے بڑے مناظرے ہوئے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں سنو میرے بھائی وہ کرسی کے جھگڑے تھے مذہب کے جھگڑے نہیں تھے وہ مذہب کے جھگڑے نہیں تھے وہ کرسی کے جھگڑے تھے اب اب کورسی رہی نہیں جگڑے کی پتہ اسلامی حکومت ہی نہیں رہی کہ سعودیہ میں جو ہے ہے مگر وہ گورنمنٹ ہے لہذا وہ ہمبلیوں ہی کی دال غلطی کسی اور کی تو وہاں دال غلطی نہیں کسی اور کو جو وہاں عہدہ ملی نہیں سب لہذا وہ ہمبلیوں کی حکومت ہے اور ہمبلی ہی بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں اس لیے کوئی جھگڑا کھڑا نہیں ہوا لیکن ایک ایسی حکومت ہے جہاں عہدہ انفی کو بھی مل سکتا ہے ساقی کو بھی مل سکتا ہے مالکی کو, کو بھی مل سکتا ہے ہمبلی کو بھی مل سکتا ہے عہدہ مل سکتا ہے تو پھر عہدوں کی لڑائی شروع ہوگی عہدے حاصل کرنے کے لیے اپنا بادشاہ سے تقروب حاصل کرنا پڑے گا اور تقروب حاصل کرنے کے لیے اپنے مذہب کی حقتانی ثابت کرنی پڑے گی تو بادشاہ کا نور نظر بنے گا اور عہدہ ملے تو جب یہ کرسیاں تھیں اسلامی محکمے شیخ الاسلام کا عہدہ قاضیوں کا عہدہ پورے ملک میں ہزاروں قاضی ہوتے ہیں قاضیوں کا عہدہ مفتیوں کا عہدہ شیخ الاسلام کا سب سے بڑا عہدہ وزارت سر دینی کا عہدہ یہ سب جب عہدے اور کرسیاں تھیں اسلامی حکومت نے تھی اور یہ عہدے تھے اس وقت میں یہ حسین شادی کے جگہ ہوئے مثال تو سمجھ میں آئے گی بات آپ کو مصر میں سب سے پہلے امام مالک عظی الرحمان کے شاگرد پہ پہنچے ابن القاسم ابن واحب شاہنون آلون یہ سب امام مالک کے بڑے بڑے شاگرد ہیں اور حضرت امام شاہ فعی عظی الرحم امام مالک کے شاگرد ہیں یہ امام مالک کے طلام مصر میں پہنچے اور پورے مصر کی رہنمائی کی زمان امام مالک کے شاگردوں کے پاس تھی امام شافری علیہ الرحمہ بغداد تھے وہاں سے زندگی کے آخر میں وہ بھی حضرت مصر چلے گئے اور دو سال حضرت نے مصرا میں پڑھایا اور اللہ کے فضل سے بڑے اچھے اچھے شاگرد امام شافری کو ملے داپرا, داپرا بغداد کے ربی جیزی اور پتہ نہیں کون کون شاگرد ملے بڑے اچھے شاگرد ملے حضرت امام شافی علیہ الرحمٰ کا انتقال ہوا تو امام مالک کے شاگردوں میں اور امام شافی علیہ الرحمٰ کے شاگردوں میں رسا کشی شروع ہوئی عہدوں کی سارے عہدوں پر مالک ہی تھے اب یہ امام شافی علیہ الرحمٰ کے انتظام بڑے ہونہار ہوئے انہوں نے چاہا ہمیں بھی عہدے ملے بڑے جھگڑے شروع ہوئے اور شفافی اور مالک ہے. امام مالک کے شادی اور امام شافی کے شادی ان کے درمیان میں اتنے جھگڑے ہوئے کہ بغداد کو ہمیں بھی قاضی بھیجنا پڑا تاکہ ان کے جھگڑے ختم ہو اور ابو بکرا بکردن کو تیز بکرا ابو بکرہ بکا روپ میں با بکرا بھی بغداد سے ہم اب قاضی لے جاتے پھر ان کے ساتھ ساگرتا کا شروع ہوا لمبی داستان میں جب ابو بکرہ کا انتقال ہوا تو پھر جھگڑا اتنا پڑا ہوا کہ سات سال تک کوئی قاضی خزاد وہاں نہیں رہا چھوٹے چھوٹے قاضی کام کرتے سات سال کے بعد بغداد سے ابو جعفر احمد بن عمران قاضی بھیجا گیا مجھے یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو جھگڑے سب ہوئے تھے یہ کسی کے جھگڑے در حقیقت کسیوں کے لیے جھگڑے تھے مذہب کے حق اور باطل ہونے کے جھگڑے نہیں تھے وہ مجلسیں جن میں حنطی اور حوابی کے درمیان میں مناظرے ہوتے تھے بڑے سخت مناظرے ہوتے تھے نماز کا وقت ہوتا تھا تو جو بھی امام بن جاتا ہے یا شادی سب اس کے لیے نماز پڑھتے تھے ابھی مناظرے ہو رہے ہیں ابھی سب نماز پڑھ رہے اس کا مطلب ہے کہ حق اور باقی کے جھگڑے نہیں تھے وہ کرسیوں کے جھگڑے جب سے دنیا میں وہ وقفے ختم ہو گئے وہ کرسیاں ختم ہو گئی وہ سارے جھگڑے بھی کرتے ہیں اور آج دنیا میں کوئی چاروں مذاہب میں جھگڑا نہیں ہے کیوں وہ کرسیاں ہی نہیں رہی جس کے لیے جھگڑے تھے تو میں اصل مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ مسائل کا اختلاف حق اور باطل نہیں بناتا اگر مسائل میں اختلاف کی وجہ سے حق اور باطل بنتا تو چاروں عیما حق اور باطل کا جھگڑا ہوتا اور جھگڑا نہیں ہے اور ان دو جماعتوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے ہمارا جو کم ہے وہ ہمارے ساتھ الجھتے ہیں وہ ملت کو تباہ کرتے ہیں پھر دونوں کی ٹیکنیک الگ ہے سنو اس مضمون کو موجودیوں کی ٹیکنیک الگ ہے اور ان غیر مقلدین کی ٹیکنیک الگ ہے غیر مقلدین کی ٹیکنیک کیا ہے دام ہم رنگے زمین بچھاتے ہیں ہاتھی اپنے کھانے کے دانت دکھاتا ہی نہیں ہے بناوٹی دانت دکھاتا ہے کہ دیکھو ہماری دانت یہ وہ دام ہم رنگے زمین کیا ہے یہ اختلافی مساج لوگوں میں چھوڑتے ہیں تو جو تمہاری نماز مزلم خاتیاں نہیں پڑتے دیکھو تم یہ نہیں کہتے تم رفاہ جلد نہیں کرتے تمہاری نماز نہیں ہوتی یہ سب مسئلے شروع کریں گے یہ دام ہم رنگے زمین ہے اور پھر یہ کہیں گے کہ دیکھو تمہارے ابو حمیفہ کہتے ہیں کہ آمین نہیں رفاہ جب نہیں یہ نہیں وہ نہیں اور حدیث کہتی ہے ابو حنیفہ اور حضور کو ٹکرائیں گے ابو حنیفہ کے مقابل شافی کو نہیں لائیں گے کہ ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں امام شافی یہ کہتے ہیں نہیں لائیں گے ابو حنیفہ پہ مقابل حضور کو لائیں گے یہ ایسا دان ہم رنگ زمین ہے ہر مسلمان جب اس کے سامنے یہ تقابلہ ہے ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں حضور یہ کہتے ہیں. کیا کرے گی کیسے ابوانی پاکستان دامن پکڑے رہ گئے اور مسئلے کی حقیقت واقف نہیں بولنا بھی واقف نہیں وہ ان کا یہ, یہ ٹیکنیک ہے ان کی اس طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور اب انہوں نے دیکھا کہ مردوں میں کام کرتے ہیں مرزمی سہایتا میں کچھ نہ کچھ الجھنے لگے ہیں تو انہوں نے ناستے سات البل بیگمت میں کام شروع کیا بے غم جن کو کوئی غم نہیں بے غم کوئی غم نہیں انہوں نے کام شروع کیا ہے اور وہ ایسی سمت ہے کہ اندر گراؤنڈ کام ہو رہا ہے اور گھروں میں یہ کتنا پہنچ رہا ہے اور بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہے یہ سب ان کی ترقی ہیں ان کی ٹیکنیک تو یہ ہے موجودیوں کی ٹیکنیک کیا ہے ان کی ٹیکنیک ہے امت سے اختلاط مت پیدا ہو امت سے اختلاط مت پیدا کرو اتحاد اتحاد اتحاد یعنی تم چپ رہو اور ہم جو چاہے کریں ان کے اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ تم چپ رہو ہماری کوئی غلطی ہمت نہ ہماری غلطی بتاؤ کہ اختلاف ہوگا لہذا تم کچھ چھپ رہو اور ہم اپنا بڑھتے جائیں یہ ان کی تکنیک ہے وہ ہمیشہ اشتہاد کا لگائیں گے ہمیں ہمیشہ اتحاد, اتحاد کا لگائیں گے مگر اشتہاد کا مطلب یہ کہ تم بھی تجربے رک کر بیٹھو آگے مت بولو نہیں ہم تو کرتے رہیں گے کام تم مت بولو یعنی ہمارا تو ہماری غلطی کو غلطی مت کوو ہمیں بڑھنے تو تو اتحاد اتحاد اتحاد یہ موجودیوں کا نعرہ ہے اور اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ تم ہماری غلطی واضح مت کرو ہم اپنا بڑھتے رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے رہے لوگوں کو راستے سے ہٹا رہے ہیں تم مت بولو تم بولو گے تو ہو جائے گا جھگڑا ہو جائے گا اتحاد اتحاد ان کا دعویٰ اب ہر مسلمان سمجھتے نہیں اتحاد دلت سے جھگڑے کھڑے کرنا لوگ ایک ہیں ان کو دو اور دس کرنا یہ کون مندی کی بات لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ایسا ایسا ضروری ہوتا تو پھر نبیوں نے آ کر کیوں اختلافات پیدا کی نبیوں کے آنے سے پہلے لوگ ایک تھے مکہ والے سب ایک تھے حضور نے آ کر کے حق کی دعوت دی اور کچھ لوگ الگ ہوئے اور دو جماعت مسلمان اور غیر مسلمان پیدا ہوئے تو سب سے حضور نے آ کر کے دین حق کی دعوت دی اور کچھ لوگ الگ ہوئے اور دو جماعت مسلمان اور غیر مسلمان پیدا ہوئے تو سب سے پہلا الزام تو حضور پر آئے گا ندیوں پر آئے گا کہ نبیوں نے آ کر کیوں تقسیم کیا لوگوں کو ندی دعوت, دعوت حب پیشی ہی نہ کرتے لوگ ایک رہتے میرے بھائی یہ کوئی بات نہیں ہے اگر یہ کھٹے میں سب گر رہے ہیں تو بولو مت اتحاد گر نہ دو سب کو. میں کھڈے نے پٹافٹ لائن لگی ہے گرنے والا دڑا دڑا دھڑ, دڑھ دڑا دڑ ایک آدمی کہتا ہے اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہو کڈھے میں گر رہے ہو دوسرا کہتا ہوں بولو مت اتحاد یہ ان کا اتہاس کا نارا ایسا اتہاس ہے لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو گمراہی کی طرف جانے والوں کو یہ سمجھانا کہ بھائی یہ راستہ جس کو تم جا رہے ہو یہ حق کا راستہ نہیں ہے یہ اس اختلاف اگر پیدا کرنا چاہیے اختلاف مضمون کھو ہے یہ تو اس اختلاط کے ذمہ دار وہ ہیں جو حق راستے سے اختلاف کرتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے گمراہی کا راستہ نکالا وہ اس کے ذمہ دار ہے جو نبیوں کی دعوت شروع سے چلی آ رہی ہے اور قرآن و حدیث کی دعوت چلی آ رہی ہے اس کو اب پیش کرنا اور لوگوں کو سمجھانا کہ دیکھو یہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر کہیں وہ اور لے جا رہا ہے جو کم میں ہو جاؤ اس ڈاکو کے پیچھے مت جاؤ یہ کون سا امت نہیں اختلاف پیدا کرنا مضمون تو میں ایسے کر رہا تھا کہ دونوں کی ٹیکنی الگ ہے یہ کبھی اصولی اختلاف امت کے سامنے آنے اصول میں ہمارا ان کا جھگڑا ہے آخلے حق اور آخلے باقی کا جھگڑا ہے یہ اصول کی بات کبھی لائیں گے مسائل لائیں گے اور مسائل میں ابو ہنی اور حضور کا مقابلہ حضور جواب دیا تھا حقانی صاحب انہوں نے کتاب لکھا غیر مقلین کا خلفائے راشدین سے اختلاف ابو حنیفہ شاپی کے سے کوئی اختلاف نہیں سراغی کی بیس رکتوا میں آٹھ رکاو میں جو اختلاف ہے یہ غیر مقلدین کا خلفا ہے راشدین سے اختلاف ایک ملجد کی تین اطلاع ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں چاروں اہمات تو مستف ہیں غیر مقلدین کا ان اہم سے کوئی اختلاف نہیں ہے غیر مقلدین کا خلف ہے راشدین سے اختلاف تو اب ہر آدمی سمجھے گا یہ کون غیر مقلبین ہوتے ہیں جو راشدین یہ سلاف کرتے ہیں وہی ٹیکنیک یہ ہے کہ ابو حنیفہ حضور کو کریں گے تو دیکھو حضور یہ فرماتے ہیں ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں ایسی صورت میں اگر آپ اتنا جانتے ہوں کہ حضور یہ فرماتے ہیں تو حضور نے یہ دوسری بات بھی فرمائی اب ہر مسلمان سمجھے گا کہ یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے اب سوچو پھر ان کو دونوں حدیثوں کا صحیح مطلب بتاؤ تو اس کے لیے دشت بخش بات بنیں اور اگر آپ اس طرح سے دشدی بخش طریقے پر نہیں سمجھائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا کہ ان کے یہ فرقہ بھی گم رہا ہے یہ فرقہ بھی گمرا پچھلی مرتبہ میں جب یہاں آیا تھا تو مدرسے میں اصل کے بعد ایک مجلس تھی اس مجلس میں جماعت اسلامی سے متعلق کسی نے کوئی سوال نہیں میں نے جواب دیا میرے جانے کے بعد میں یہاں موجودیوں نے کہا وہ مولانا صاحب دیوبند میں آئے تھے اختلاف پیدا کر کے گئے ہم لوگ یہاں حیدرآباد میں مستحد تھے انہوں نے آ کر ایسی باتیں کر کے اختلاف پیدا کیا یہ میرے پیچھے انہوں نے کہا اس مسئلے کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ سڑے ہوئے دودھ کو سڑا ہوا کہنا بولا لوگ سڑے ہوئے کو پینا شروع کر رہے ہیں اور ایک آدمی کہتا ہے کہ سڑا ہوا, سڑا ہوا دودھ مت پیو اسے یہ کلا پیدا کر رہا ہے ارے تھی سڑا ہوا دودھ پلا رہا ہے اس سب سے پہلے غلطی تو کر رہا ہک کو ہک کہنا یہ کہ کوئی غلطی نہیں ہے اگر حق کو حق کہنا اور حق پیش کرنا غلطی ہے تو اس کے مجرم سب سے پہلے انبیاء بنیں گے انہوں نے کیوں حق پیش کیا اور لوگوں میں دو جماعتیں کیوں بنائی حق کو حق پیش کہنا یہ غلطی نہیں ہے باطل کا اپنے باطل پر اشرار کرنا نبیوں سے ان کا اختلاف کرنا نبیوں کی دعوت سے ان کا اختلاف کرنا یہ اصل جرم ہے इसलिए मेरे भाइयों इस को अच्छी तरह समझो इनकी जो ये टेक्निक है ये आगे बढ़ने के लिए इश्तलाफ नहीं इतिहास इतिहास इतिहास आगे हम बढ़ते रहे लोगों को गुमराह करते हैं, तुम खामो करो मत बोलो और ये उसूल का इतलाफ दबाए रहते हैं और फुलूकार मसाइल का इज्तलाफ बढ़ाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं لہذا سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ غیر مقلدین کے ساتھ اختلاف مسائل کا نہیں ہے بابا حضر کا ہے جس دن آپ ان کے ساتھ یہ ٹکر دیں گے مقابلہ کریں گے تو آؤ ان مسائل میں پہلے گپتگو کرو فاتحہ آمین کو رہنے دو اس دن ان کو نانی کا دودھ چھٹی کا دودھ دیا جائے اس وقت تو وہ مگر پہلے آپ کو اس پر بڑی زبردست تیاری کرنی پڑے گی آپ کو پچھلے سو سال سے مسائل کا اختلاف مسائل کا اختلاف ایک مرتبہ پر بھا بامبے میں صاحب سنت کانفرنس ہوئی کوئی حج ہاؤس ہے بہت بڑی کانفرنس مولانا شوقت صاحب سے طالب علم کے زمانے تعلقات بن کے پڑے ہوئے ہیں میں ان سے ملنے گیا تو وہاں شوقت صاحب نے مجھ سے کہا مولانا جو بالکل غیر مقلدین کے خلاف کیمپ لگاتے ہو تو ہمارے تمہارے درمیان میں جو جھگڑے ہیں ان میں کیا کہو آپ کو مسن فاتحہ پر گفتگو کر رہے ہیں اور فاتحہ جو قرض جو کہتے ہیں ان کی ترجیح کرو دو ترجیح تو شواب کی بھی ہوتی ہے تو ہمارے تمہاری جو اس کو کیا اختلافات میں نے کہا مولانا ہم آپ حضرات کو آٹے میں سے بال کی طرح نکال لیں میں نے کہا گبرا احمد ہم آٹے میں سے بال کی طرح سے آپ لوگوں کو نکال لیں اور وہ کانفرنس ہو رہی اس سبھی شریف سے کیوں وہ جن مسائل میں ہمارا اور شہابی کا افطلاب ہے وہ اختلاف ان, ان کے ساتھ پڑے ان کے ساتھ وہ اصول کا اختلاف ہے ایک مرتبہ میں ادھر کیرالا میں گیا تو ہمارے مولانا نوٹ صاحب ہیں بڑے جے اچھے عالم ہیں دیوبند کے فارد ہیں ہمارے پرانے تعلقات ہیں وہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ ہم یہاں کمل ناڈو کا اور کیراڈا کا دس روز کا دورہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ غیر مقدین کے مسائل پر میں نے ان سے کہا معلوم نا آپ کا اور غیر مقلدین کا کیا جھگڑا ہے آپ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی فاتیاں پڑھتے ہیں آپ آمنگ جہر کرتے ہیں وہ بھی آمندی جہر کرتے ہیں آپ رفایت جان کرتے ہیں وہ بھی رفایت کرتے ہیں آپ کا ان کا کیا جھگڑا ہے کہنے لگے ناک میں دم کر رکھا ہے ہمارا یہ شوافے ہیں ادھر کے انہوں نے کہا ناک میں دم کر رکھا ہے ہمارا ہمیں وہ مشرک کہتے ہیں آپ اس سے سمجھو کہ شوافے کے ساتھ ان کا مسائل کا اقتصاد نہیں یہ بھی رفاعت جم سکھتے ہیں یہ بھی رفاعت جن یہ بھی آمین گلجر یہ بھی آمین گلزر یہ بھی بات ہے یہ بھی بات اور وہ شوافے کو بھی مشرک کہتے ہیں معلوم ہوا کہ ہمارا ان کا اختلاف مسائل کا اختلاف نہیں ہے اگر مسائل کا اختلاف ہوتا تو چلو ہنسیوں کے ساتھ چڑھے تو سب کہاں مسائل کا اختلاف پھر ان کو بھی مشرق کہتے ہیں اور پریشان پریشان کر رکھا ہے تمل میں اور کیرلا میں اور کرناٹک میں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دس دن کا وقت تو دو میں دورہ کراؤں یہ ساری باتوں میں نے سمجھانا یہ ہے کہ ہمارا ان کا اختلاف مسائل کا اختلاف نہیں ہے اصول کا اختلاف لہذا اصل اسے سمجھنا ہے اللہ پاک شاہ امن وال نے ارشاد فرمایا ہے وہ انہذا سرافی مستقیمن ولاق تو بے اسبل اور سفر رقابی کو اللہ نے فرمایا اور یہ یعنی جو قرآن پیش کر رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کا فالو کرو اس قرآن کے راستے کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں چھوٹے یا بڑے روڈ یا پگ کا فالو مت کرو اگر تم اس پر چلو گے تو وہ راستے اللہ کے راستے سے تمہیں جدا کرتے دیں اللہ کا راستہ اور ہے وہ راستے اور ہیں چاہے وہ کتنے ہی قریب راستے نظر آتے ہوں مگر وہ راستے اور ہیں گمراہیاں ہیں گم یہ سرات کے یہ گم ہو گئی. دوسرے راستے پر پڑو گم مستفیم گم ہو گئی اس کے ہاتھ سے اور دوسرے راستے پر پڑ گیا یہ گمراہ کیا ہیں دوسرے راستے ہیں اگر تم ان دوسرے راستوں پر پڑھو گے تو اللہ کے راستے سے تم یدہ کرتے کا مثال مل رہے ہے جو قرآن نے راستہ پیش کیا مستقیم یہ قضیہ یا قیاسا تو ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اسے کیوں اپنانا ہے اللہ کو پہنچنے کا سیدھا راستہ یہی اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ تو یہ ہے اور دوسرے راستے اینٹ پینچ والے ہیں مگر سارے راستے اللہ کو پہنچتے ہیں یہ بھی ایک عجیب غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں جتنے دھرم ہیں جتنے ریلیجن ہیں یہ سب اللہ تک پہنچنے کی کوئی چیزیں ہیں کوئی شارٹ کٹ ہے کوئی لانگ وے ہے, ہے کوئی سیدھا ہے کوئی پیچھ والا ہے نشے کو فراز والا ہے باقی یہ سب مذاہب اللہ تک پہنچنے کی کوئی چیزیں ہیں لہٰذا سب مذاہب ٹھیک ہیں یہ بڑا خوبصورت آئیڈیا ہے مگر میرے بھائیو سنو اس میں اس آئی ڈی میں تھوڑی ایک کمی ہے وہ کمی یہ ہے کہ اگر مختلف راستوں پر چلنے والوں کا ڈائریکشن ایک ہو تو پھر دیر سویر اس مندر پر پہنچیں گے لیکن اگر رخ ہی غلط ہو ڈائریکشن ہی غلط ہو تو جتنا زیادہ چلو گے اتنا سے دور ہو کسی نے کہا تھا کہا نا بکبا نرسی بھی ارگز بکاب نرسیہ آرابی کی راہ کے تم میر روی ب ترکستان عرب کا ایک بدبو موٹ پر بیٹھ کر سفر کر کے جا رہا ہے ارے کہاں جا رہا ہے بھائی مکے جا رہا ہے اس نے کہا تو کبھی بھی مکے نہیں پہنچے گا تو جس راستے پر جا رہا ہے یہ راستے پر چائنا راستہ جا رہا ہے جس راستے کا ڈائریکشن چائنا ہے اس راستے پر چلنے والا مکہ کیسے پہنچے گا تمام مذاہب کا ڈائریکشن الگ ہے اسلام کہتا ہے خدا ایک ہے واہ گہو لا شریح کا لگو عیسائی کہتے ہیں خدا تین ہیں تین کا مجموعہ ایک ہے میوسی کہتے ہیں خدا دو ہیں یہودی کہتے ہیں کہ اب اور علماء اور ربان جی خدا ہے ہندو کہتے ہیں کہ بیس کروڑ خدا ہے بولو کہاں ڈائریکشن ایک ہے اسلام کہتا خدا ایک ہے وہ لا لاشریف الگ یہ کہتے ہیں تین ہیں یہ کہتے ہیں دو ہیں یہ کہتے ہیں کروڑوں ہیں یہ کہتے ہیں ہزاروں ہیں تو سب کے ڈائریکشن ہی الگ ہیں وہ جتنا زیادہ چلیں گے اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے اللہ کے قریب نہیں پہنچے ہاں ڈائریکشن ایک ڈائریکشن ایک کیا ہے وہ ڈائریکشن ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس ڈائریکشن پر جو جا رہا ہے وہ تو ضرور اللہ تک پہنچے گا لیکن جس کا ڈائریکشن ہی لا اللہ محمد رسول اللہ ہو بلکہ وہ مرزا غلام احمد نے رسول اللہ ڈائریکشن ہو وہ کیسے پہنچے گئے بس اسلام میں جو فرقے ہوئے ہیں جو فرقے اسلام کے دائرے میں ہیں مرتد نہیں خارج جیسے قابی اسلام کے دائرے سے خارج ہے ایسے خارج نہیں ہیں وہ اسلام کے اندر ہیں ان کا ڈائریکشن ایک ہے وہ مستقیمن ہے وہ مستقی من ہے وہ دیر سویر بہرحال سب کی نجاد ہوگی گئی لیکن جس کا ڈائریکشن ایک غلط ہے اسلام کے دائرے سے باہر ہے جو محمد رسول اللہ تو پہنچنا ہی نہیں چاہتا وہ غلام احمد قابیانی رسول اللہ کو پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تو کیسے پہنچے گا اللہ اور اللہ کے رسول تو ایک ہی پوائنٹ ہے اللہ اور اللہ کا لائے راہ محمد رسول اللہ ورن پوائنٹ ہے ٹو پوائنٹ نہیں ہے سیدھے مرتے وقت لائدہ محمد رسول اللہ دونوں پڑھنے نہیں ہیں من ہی اللہ دخل الجنہ منفاط طالب کہتے محمد رسول اللہ پاپ ہے ہم کہتے ہیں وہ اس کے اندر اللہ کے اندر ملزم ہے اس لیے کہ قدیمہ کہیے باٮٔا اللہ محمد الرسول ون پوائنٹ ہے ٹو پوائنٹ نہیں لیکن جب اللہ کا بھیجا ہوا مرزا غلام احمد کابیا رسول ہے ہی نہیں کہ لا اللہ اور مرزا غلام احمد کابیانی رسول اللہ یہ ایک پوائنٹ کا ہوا ٹو پوائنٹ ہوا کہ وہ تو مرزا غلام احمد کابیا رسول اللہ نہیں کہتے محمد الرسول اللہ کہتے ان کے محمد الرسول اللہ نے یہ مرزا مراد ہوتا ہے ان کے محمد الرسول اللہ نے یہ مرزا مراد ہوتا ہے بس یہ تو دو پوائنٹ الگ ہو گئے اللہ نے تو بنایا تو بھیجا ہی نہیں وہ ایک ڈرامہ کر رہا تھا کسی نے ڈرامہ بنایا تھا عوام کو مسئلہ سمجھانا اور مسئلہ کس کو سمجھانا تھا ایک نواب صاحب تھے اور نواب ہوتے ہیں انگوٹھا چھپ مگر وہ نواب ہیں ان کو مسئلہ سمجھانا ہے تو ان کو مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک سوانگ رچا سوانگ کیا کرسیاں بچھائی سب بہت سارے لوگ بٹھائے ایک کرسی پر دو آدمی الگ بٹھائے اور ایک صاحب اسٹیج پر آئے یہ اللہ میں آئے انہوں نے حاضری لینی شروع کی آدم ایک برا لبے یا ربی نو دوسرا برا لبے یا رب بھی حضور تک تمام نبیوں کی حاضری لکھ لے لی جب لے چکا تو یہ دو پیسے تھے جن سے پوچھا تو تم کون ہو تمہارا نام تو رجسٹر میں ہے ہی نہیں تو اس میں جو بڑی داڑھی والا تھا وہ شیطان تھا اس نے کہا کہ اے پروردگارِ عالم یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار تو آپ نے مبوز کیے اس کو میں نے مبوز کیا اور یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار میرے سینے پر مونگ گلتے رہے میں برداشت کرتا رہا یہ میرا ایک رسول ہے اس کو آپ برداشت کر لو اللہ میاں سے کہہ رہا کہ یہ میں نے رسول بھیجایا ہے آپ اس کو برداشت کرو مجھے اس قسچ میں کیا سمجھانا ہے کہ ان کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول ون پوائنٹ نہیں ہے ٹو پوائنٹ ہے اور اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول ون پوائنٹ ہے محمد الرسول اللہ نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے اللہ نے جو باتیں لے کر بھیجا ہے وہ ہمیں پہنچائی بس کہنا یہ ہے کہ اللہ کا راستہ صرف ایک ہے اس میں سیدھا ٹیڑھا میڑا ہو سکتا ہے وہ اسلامی ترتے جو گمراہ ہیں مگر مذہب اسلام سے خارج نہیں ہے یہ پھر اگر مراد لیے جائیں کہ بھائی ان کا راستہ سیدھا نہیں ہے گمراہی ہے ٹیڑھا میڑا ہے لیکن بہرحال ان کی بھی نجات ہوگی تو یہ کہنا تو صحیح ہے لیکن دنیا کے تمام دھرموں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سب اللہ تک پہنچیں گے یہ صحیح نہیں جب ان کا ڈائریکشن ہی الگ ہے تو سارے اللہ کا کیسے پہنچیں گے اللہ نے فرمایا وان نہ خا لا اور میرا یہ راستہ جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے پر اس کا فالو کروں ورا تک تو نہیں دوسری راستوں پر مت چلو پھر سفر رکھا من سبھی لیے وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لے کر دور رہی. حدیث شریف میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات کے قریب میں وفات سے چند روز پہلے کہ میں تمہارے اندر دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم دونوں ان کو مضبوط پکڑو گے تو ہم کی گمراہی ہوگی ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت معلوم ہوا تو اللہ کا راستہ بالکل سیدھا جس میں کوئی تجی نہیں ہے جس کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کون سا راستہ ہے قرآنِ قرآنِ قرآن اور کریم اور سنت کا راستہ اور آن اور سنت سب سے پہلی بات تو یہ سمجھو کہ حدیث اور سنت ایک نہیں ہے. پہلا ہمارا ان کا اختلاف یہ ہے وہ کہتے ہیں اہل حدیث ہیں ہم کہتے ہیں مبارک ہم اہل حدیث نہیں ہیں ہم آہلو سننا الجماع ہم آلوس سننا ہے اہل حدیث نہیں ہیں تم اہل حدیث ہو مبارک ہم اہل حدیث نہیں ہے ہم آلوس ہیں حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے اسے سمجھو اچھی طرح سے اسے دور تک نٹا ہی جائیں گے حدیث تین یا چار چیزوں کا نام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال یعنی ارقادات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال یعنی کیے ہوئے کام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقویرات یعنی تائی ان تین کا نام ہے اور چوتھی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذاتی کہ حضور کے بال ایسے تھے دانت ایسے تھے چال ایسی تھی دال ایسی تھی بھائی حضور کے بال جیسے ہم بال نہیں کر حضور کے دانت جیسے ہم دانت نہیں کر سکتے تو یہ جو حضور کے اوساف ہیں اگر چوتھی چیز ملانی ہو تو چار چیزوں کا نام حدیث ہے افوال افعال تعداد اور اوساف لہذا حضور نے جو کچھ فرمایا ہے سب حدیث ہے حضور نے جو کچھ کیا ہے سب حدیث ہے حضور نے جن جن باتوں کی تعریف کی ہو سب حدیث ہے اور سنت نام ہے اتری قطل مسلوقت ودین اطری قطل مسلوقت ودین دینی راہ دینی راہ یعنی مسلمانوں کو جس راہ پر چلنا ہے وہ راس پاس الطری قطل مسلو قطع الدین یعنی دین, دین اسلام میں مسلمانوں کو جس راستے پر چلنا ہے اس راستے کا نام ہے سنت ایک سنت لفظ فرض واجب اور سنت وہ سنت اور فرض واجب اور سنت یہ سنت لفظ اور, اور یہ سنت لفظ دوسرا ہے آخلو سننا میں جو سنت لفظ ہے وہ یہ تری قطر کا تو دونوں میں کیا نسبت ہے آم خاص مین وجہن کی نسبت قبائن دونوں الگ الگ نہیں تصاویر دونوں ایک نہیں آم خاص مطلق ایک خاص ایک آم نہیں بلکہ آم خاص مین وجہن کی نسبت ہے और जहां आम खास मीन बजीन की निस्बत होती है वहां तीन मादे होते हैं दो मादे इफ्तराती और एक मादा इज्त जैसे सुफेद और हैवान इनमें मिन वजीन की निस्बत है सुफेद बैल हैवान भी है सुफेद भी है। काली भैंस हैवान है सुफेद नहीं سفید کپڑا سفید ہے حوانی دو مادے افطراکی ہوں گے ایک مادہ ابترا ہی ہوگا تو حدیث اور سنت نے من وجہ کی نسبت کچھ چیزیں صرف حدیث ہیں سنت نہیں کچھ چیزیں صرف سنت ہیں حدیث نہیں اور بے شمار چیزیں حدیث نہیں ہیں سنت کی وہ حدیث ہیں جو منسوخ ہیں وہ حدیث ہیں سنت نہیں وہ حدیث ہیں جو منسوخ ہیں دیکھو قرآن میں بھی نسخ ہوا ہے لیکن قرآن قدیم میں جو آئے منسوخ ہوئی وہ بلا دی گئی اٹھا دی گئی بلا دی گئی لیکن حدیثوں میں ایسا نہیں ہے. حدیثوں میں جو حدیثیں منسوخ ہوئی ہیں وہ بھی ذخیرے حدیث میں موجود ہیں مگر وہ حدیثیں ہیں سنت نہیں ہے جیسے اسلام میں پہلے حکم تھا کہ بیوی سے ہم بستر ہوئے تو جب ہنگال ہو تب غسل واجب ہوگا اس سے پہلے اگر کسی وجہ سے بیوی سے الگ ہو جائے تو غسل واجب نہیں ہے وضو ٹوٹ جائے گی عضو دو ڈالے وضو کر الماء من الماء الما لیکن یہ حکم پہلے کا تھا ختم ہوا دوسرا حکم آیا عزل تقل خطانان فقط وجب الغس دو شرمداہ مل گئی ایک دوسرے میں داخل ہو گئی حسل واجب ہو گیا چاہے انزال ہو یا نہ ہو چاروں عیما متفق ہیں چاروں اینماں متفق ہیں کہ الماء من الما کا حکم پہلے تھا منسوخ ہو گیا ہے اب حکم عزل تقل خطانان ہے بس پہلی حدیث حدیث ہے وہ حضور کا ارسا بے سب کوئی شبہ ہے مگر سنت دوسری حدیث ہے مسئلہ یہ ہے جو دوسری حدیث ایسی بے شمار حدیث ہیں جو منسوخ ہو گئی حدیثوں میں انل بی لکھے عورت جس زمانے میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو شوہر کے لیے بیوی سے صحبت جائز نہیں حضور نے ضیلا سے منع کیا یعنی جس زمانے میں عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس زمانے میں شوہر بیوی سے صحبت نہ کر دوسری حدیث حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو غیلا سے منع کیا تھا پھر میں نے روم اور فارش کی نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ اس صحبت کا کوئی ضرور نہیں پہنچتا یعنی وہ پہلا حکم حضور نے ممانعت ختم کر دی اب دودھ پلانے کے زمانے میں بھی بیوی سے سہت ہو سکتی اب پہلی حدیث حدیث حدیث کی کتابوں میں ہے مگر وہ سنت نہیں ہے سنت دوسری بات ہے اور وہی دینی مس... وہی مسئلہ ہے اور دینی راہ ہے بہت ساری ہیں حدیسوں میں ایک نہیں متعدد حدیثیں ہیں کہ نماز کے اندر آپس میں باتیں ہوتی تھی ضروری بات جیسے ہم بیت اللہ کا طواب کرتے ہیں کوئی نئے آدمی ملا سلام دعا طواب کے اندر ہی کر لیتے ہیں ایسے نماز کے اندر بھی آپس میں ضروری باتیں ہوتی تھی گرمزی شریف میں حدیث ہے جب آیت تھے کریمہ اوم و زندہ یا پان تین نازل ہوئی So, دیتنا کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے اب تک نماز میں بات نہیں کر سکتے لہذا وہ جتنی حدیث ہیں جن میں نماز میں صحابہ کا کلام کرنا مروی ہے وہ سب منسوخ زمانے کی حدیث ہیں وہ سنت نہیں ہے سنت یہ حدیث ہے اس کے بعد جو ہے وہ بہرحال میں فرق سمجھا رہا تھا کہ جو حدیثیں منسوخ ہیں وہ حدیثیں ہیں سنت نہیں دیکھو یہاں سمجھنے میں اختلاف بھی ہو جاتا مثلا نماز میں روکو میں جاتے روکو سے اوے رفاع دین کی حدیثیں ہیں اور صرف تقریر تحریما میں اور کہیں بھی رفاح دین نہیں یہ بھی حدیث ہے پہلے کی کون سی یہ بات کی کون سی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ رفاع جین کی حدیث پہلے کی ہیں اور صرف تقریر تحلیمہ کے وقت رفاع کی یہ بات کی حدیث وہ منسوخ ہیں یہ مناسب ہے حضرت امام اور حضرت امام احمد اس کو برق کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نی یہ رفاج صرف میں رفائی حدیث پہلے کی اور حکو میں جاتے اور رقو سے اس کے فائدہ بات میں بڑھا تو ایسی رائےوں میں اختلاف ہو سکتا کہ یہ پہلے کی یا یہ بات کی بہرحال جو پہلے کی ہے پر عمل نہیں ہوگا جو بات کی ہے اس پر عمل ہوگا کیوں یہ بات والی سنت ہے پہلے والی سنت نہیں ہوا حدیث اسی طرح سے میرے بھائیو بعض حدیثیں حضور کے ساتھ خاص وہ حدیث ہیں مگر سنت نہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار سے زائد بیویوں سے نکاح جائز تھا کوئی تحدید نہیں تھی اور امت کے لیے چار کی تحدید ہے لہٰذا یہ سنت ہے اور یہ حضور کی حدیث یہ حدیث ہے حضور کے احوال میں ہے کہ حضور کے لیے جتنی جائیں نکال کر سکتے ہیں یہ حدیث ہے سنت نہیں سنت یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو میں وصال رکھتے تھے اور امت کو منع کیا لہذا حضور کی خصوصیت ہے اور امت کے لیے احکامی لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا تحجد فرض لوگ کہتے ہیں یہ میں نے اس لیے جملہ کہا کہ روایات سے ایسا نہیں سمجھ میں آتا حضور میں حج کے موقع پر مجلف بالخص تحجد نہیں پڑھا یہ بات حضرت شاہ علی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن مجلح میں لکھی ہے حضور نے بالخصو تحجد نہیں پڑھا ہے تاکہ امت اس نماز کو ضروری نہ خیال کرے کیونکہ حضور کے ساتھ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ حجمے تھے اور وہ حضور کے ہر ہر عمل کو دیکھ رہے تھے اس رات اگر تحجم پڑھتے تو سارے جزیرتی العرب میں بات پہنچتی تو یہ جٹین ضروری سے زیادہ صحابہ حجمے تھے اور وہ حضور کے ہر ہر عمل کو دیکھ رہے تھے اس رات اگر تحجم پڑھتے تو سارے جزیرتی العرب میں بات پہنچتی تو یہ جٹین ننادی ضروری تھی دہر بہت سی باتیں ہیں جو حضور کے ساتھ خاص ہیں جیسے حضور کی قبر بنی ہے کمرے میں اور حضور نے امت کو منع کیا ہے کہ لاتی ہو تو قبور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ چنانچہ پوری امت کہتی ہے کہ حضور کی جو خبر گھر میں بنی ہے یہ حضور کی خصوصیت ہے یہ حدیث ہے سنت نہیں ہے سنت ہے لاتے جلو بھویو تو کم قبور اتنی مثالیں کافی ہو گئی کہ کچھ چیزیں حضور کے ساتھ خاص ہیں جو چیزیں حضور کے ساتھ خاص ہیں وہ حدیثیں ہیں سنت نہیں ہیں اور خلفائے راشدین کی جو سنتیں وہ سنتیں ہیں حدیث نہیں خلفائے راشدین کی جو سنتے ہیں وہ سنتے ہیں وہ حدیث نہیں ان خلفائے راشدین کے مسئلے پر بھی یہ غیر مقدین مطلب بہت کیچڑ اچھالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چار خلفا ان کو کیا حق ہے دن میں کوئی اضافہ کرنے لے؟ یہ کوئی اللہ کے رسول ہے اللہ کے رسول پر تو اللہ کے یہاں سے وہی آتی ہے وہ دین کے کرے گا یہ خلفائے راشدین اللہ کے رسول تھوڑی ہے ان کی سنتوں کی کیوں بہلو کی جائے جنانچہ جتنی باتیں خلفائے راشدین کے زمانے میں طے ہوئی ہیں یہ غیر مقلدین نہیں مانیں گے کراوی کی بی سرکت ہے وہ کہیں گے عمری ہے جمعہ کی ایک اذان بڑھائی کا بڑھا کہ یہ عثمانی خلافا راشدین کی کوئی بات نہیں مانے اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا ہے بس یہ بھی سنت ہے اور مضبوط پکڑنا ضروری ہے اگر یہ جی حدیث نہیں ہے, یہاں ایک سوال ہے سمجھدار آدمی ہمیں سے وہ بھی ایک کھل جل کے لئے سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے رات دین اللہ کے نبی تو ہے نہیں ان کو کیا حق پہنچتا ہے دین میں کوئی بات سے انہیں بڑھانے کا تو سب کچھ اب پہنچتا ہو تو اس کے بعد اللہ کے یہاں سے باتیں آتی ہیں یہ خلفائے راشدین کی باتیں کیوں مانی جائیں ٹھیک ہے حضور نے فرمایا ہم مانتے ہیں مگر عقل تو قبول نہیں کرتی یہ خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ میں کیا فرق تھا خلف راشدین اور دوسرے صحابہ میں کیا فرق تھا کہ ان کی سنتیں مضبوط پکڑو اور دوسرے صحابہ کی سنتیں کیوں مضبوط نہ پکڑو یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے جس کا جواب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ اللہ نے دیا حضرت شاہ صاحب نے ایک بات کہی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی انٹر نیشنل گورنمنٹ قائم نہیں ہوئی تھی جزیرت العرب یہی تک حکومت پہنچی تھی اور جزیرت العرب میں سب مسلمان ہو گئے لہٰذا یہ نیشنل گورنمنٹ قومی ایک قوم کی حکومت قومی حکومت ہے انٹرنیشنل حکومت کون سی ہوتی ہے جس کے تحت میں مختلف اقوام ہوں کئی نیشن جو ہوں تو انٹرنیشنل ہے اب جب حضور کے زمانے نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی ہی نہیں تھی تو آخر اس کے مسائل حضور کیسے بیان ہم اس کے مسائل بیان کون کرے گا خلفائے راشدین بیان کریں گے جبکہ ان کے زمانے میں انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہو جائے گی. جو خلفائے راشدین کے زمانے میں ملک پل پڑوسی ملک پتا ہوئے اور وہاں کی نیشن اسلامی ملک میں شہری بنی اور ملٹیپل نیشنز وجود میں آیا بہت ساری اقوام وجود میں آئی تو اب سب کے کیا احکام ہیں یہ خلفائے راشدین نے وہ احکام بیان کیے یہ بات بیان کر کے شاہ صاحب نے فرمایا کہ خلفائے راشدین کے صرف وہ سنتیں اور وہ طریقے جو ملک اور ملت کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں وہ حجت خلفائے راشدین کے وہ طریقے جن کا تعلق ہے ملک اور ملت کی تنظیم سے ملت کی تنظیم جیسے جماعت کا نظام بنایا اور بیس رقع شروع کی حضور نے نہیں کی تھی اجزیت کے اندیشے سے جب وہ اندیشہ نہیں رہا تو حضرت عمر نے اور حضرت علی میں یہ جو جماعت شروع ہوئی ہے اس میں حضرت علی کا مشورہ برابر کا شریف حضرت عمر نے صرف نہیں کیا حضرت علی کا مشورہ برابر کا شریف ہے اور تفصیر منصور نے اِنَّا لقدر کی تفصیل دیکھو وہاں روایت ہے حضرت علی نے کہا کہ حضرت عمر کو میں نے مشورہ دیا ہے یہ تلاز کی دماغ شروع کر روایت وہاں دیکھو حوالہ ہے بہرحال ان دونوں بزرگوں سے پوری ملت انہوں نے تنظیم کر دی اور رمضان کی علاقوں میں طرح کا سلسلہ شروع کیا اور اگر یہ وہ نہ کرتے تو ملت بھی ان کی شادی جیسا حضور کے زمانے سے لوگ الگ الگ پڑھتے تھے یہ سلسلہ الگ الگ کوئی نہیں پڑھے گا آج کو جماعت سے پڑھتے ہیں تو ابھی تہذیب میں روکو تو بیٹھے رہتے ہیں روکو کے وقت کھڑے ہو کوئی کھڑے غیر مسلم اسلامی حکومت ہیں ان سے جزیہ لیا جائے گا کیا جزیہ لیا جائے گا اگر رومت میں تیار یہ لیا جائے گا غیر مسلم کونسی کونسی مسلمانوں کے ملک میں رہ سکتی ہیں یہ مسئلہ طے کیا بے شمار مسئلے طے کیے تو شاہ صاحب نے فرمایا ملک اور ملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے جو کولافائر راشدین کے طریقے ہیں بس ان کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے کیوں ملک اور ملت کی تنظیم حضور کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی انٹرنیشنل گورنمنٹ ہی قائم نہیں ہوئی تھی ملک پھیلا نہیں تھا عرب اجم تلاح طرح کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے لہٰذا ضروری تھا کہ خلفہ راشدین کے زمانے میں ٹھیک ہے اور باقی مسائل میں باقی مسائل میں جیسے صحابہ امت کے مشتدین ہیں خلفۂ راشدین کے مشتحدین جس مستحد سے آپ رائے لینا چاہتے ہیں خلافۂ رائے دن کی رائے ضروری نہیں ہے مثلاً حضرت عمر یہ فرماتے تھے کہ حضرت میں جنوں بھی سہم نہیں کر سکتا چاہے کیسا ہی گزرو پانی نہ ہو تیمم نہیں کر سکتا امت نے رائے نہیں لی تو باقی مسائل میں باقی تو دن مکمل دیکھو قرآن نے اعلان کیا الم اکمل سلقم دینکم اکمل تو رقم دی لہذا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا خلفۂ راشدین کے لیے کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا وضو کے مسائل میں نماز کے مسائل میں زکوٰۃ کے مسائل میں خلفۂ راشدین کوئی اضافہ نہیں کر سکتے الم عمل تو رقم دی لیکن جب انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تو اس کے جو افیئرز ہیں اس کے جو معاملات ہیں وہ معاملہ خلفۂ راشدین ہی طے کریں گے لہذا اس معاملے میں ان کی سنتیں لینی ضروری ہے بہرحال خلفۂ راشد ان کی سنتیں سنتیں حدیث نہیں اور جو حدیثیں منسوخ ہیں یا مخصوص ہیں وہ حدیثیں سنت نہیں ہیں اور باقی باقی حدیثیں بھی ہے سنت بھی باقی حدیثیں بھی ہے سنت بھی ہے تو ہم اہل سننا ناسک منسوک میں منسوک کو نہیں لیں گے ناسک کو لیں گے اور ناسک منسوک طے کرنے میں اختلاف ہو جائے تو جس امام کی جو رائے ہے اس پہ فالو کی پر عمل کریں پلف ہے راشد کی تمام اہل سننا وما ان کی سنت لیت لیتے اور یہ یہ حدیث لیتے نہیں لہذا ان کا جی چاہے ناسک کو لے لیں جی چاہے منسوخ کو لے لیں ان کا جو جی چاہے کریں ان کے یہاں غیر مقلدین کے یہاں چار بیویوں میں حسرہ نہیں ہے جتنی چاہو بیویاں کر سکتے چار بیویوں میں حسر نہیں ہے جتنی جگہ بیویاں کر سکتے ہو وہ کہتے ہیں حضور کے نیتا میں نو بیویاں رہی ہیں جب حدیث موجود ہے تو چار میں حسر کہاں سے ہو گئے وہ کہتے ہیں حضور کے نیتا میں نو بیویاں رہی ہے یہ حدیث ہے پھر چار میں حسر کیوں کہ کولان میں آیت ہے فن کے ہوں ماں بابا لکم میننسا متنا و تلا روبا وہ کہتے ہیں اس میں حسر کہاں وہ کہتے ہیں اس میں حضرت بس نکاح کرو تم جو تمہیں عورتوں میں سے پسند آئے دو دو تین تین چار چار اونلی اونلی تو لفظ ہے ہی نہیں صرف جو لفظ ہے ہی نہیں لیکن ان اللہ کے ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ حضرت غیلان کاکت ہی جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں دس بیویاں تھی حضور میں مسلمان حل... اچھا وہ اور دسوں بیویاں ایک ساتھ مسلمان ہوئے ہیں. تو حضور نے حکم دیا کہ ان دس میں سے چار منتخب کرتے رکھ لو باقی چھ وہ الگ یہ حدیث اعلیٰ کی صحیح روایت یہ نظر آئے گی انہیں ان کو یہ نظر آئے گا کہ حضور کے نکاح میں نو بیویاں تھی ان کو یہ نظر آئے گا کہ آیت میں حاصل نہیں تھا مگر یہ حدیث ان کے نظر نہیں آئے گی کیوں ان کا مسلک ہے میٹھا میٹھا اف اف کڑوا کڑوا پھوٹ. ان کا جو جی چاہے گا خائی کے نقط وہی حدیث لیں گے دوسری حدیث کو وہ گویا اس طرح سے کر دیں گے کہ وہ گویا کوئی چیز ہی نہیں اب میرے بھائی اس کے بعد سنو قیامت کی صبح کا چیلنج ہے کوئی ایک حدیث لاؤ جس میں حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا گیا ہو کوئی حدیث ایک حدیث لاؤ جس میں حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا گیا ہو ایک حدیث نہیں ہے تمام حدیثوں میں سنت کو مضبوط پکڑنے کا حکم ہاں حدیثوں کو یاد کرنا عفظ کرنا حدیثوں کو امت میں آگے بڑھانا اس پر حضور نے فضیلت بھی ہم کی دعائیں تھیں لیکن مضبوط پکڑنا یعنی عمل کرنا ان کے اوپر مضبوط پکڑنے کا مطلب عمل پیرا ہونا اس کے بارے میں ایک حدیث ضعیفی لاؤ گڑ کے مت صحیح ہو کے مت صحیح ہو غئیز لو کوئی لا کے حضور نے حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا اور قیامت کی صبح کا کو کوئی ایک حدیث نہیں لا سکتا اور سنت کو مضبوط پکڑنے کا تمام حدیثوں میں یہی ہے مشکا شریف کھولو کتاب الایمان وغیرہ کے بعد میں جو باب آئے گا کیا آئے گا کتاب باب الاعتصام دل کتاب بابل اے چم دل کتاب سننا قرآن مضبوط پڑو سنت ندوی کو مضبوط پکڑو باب ہی صاحب الفتاب نے یہ قائم کیا ہے اور اس باپ نے چھ حدیث حدیث تو بہت ساری بے باپ نے چھ حدیث ایسی ہیں جس سنت کی سراہد کے ساتھ مضبوط پکڑنے کا حکم ہے جیسے ایک تو حدیث یہی ہے ان ساری کنفی گمر گن تمس تم بھی متاب اللہ و یا جیسے من تمسک e دے سی اند فساد من تمسک دے سنتی دے ادیت نہیں فلائ من تمسک دے سنتی اند فساد امتی فل حجرو کلا اس بابل حتیشہ میں وہ سننا میں چھ حدیث ہیں سراہطن سنت کو مضبوط پکڑو سنت کو مضبوط پکڑو تو پہلا تو اختلاف ہمارا ان کا یہی سے ہو گیا کہ حجت حدیث ہے یا حجت سنت ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حجت سنت ہے تو یہ حدیث خود ہی رونگ ہے اور اگر یہ سابت ہو جائے کہ حجت حدیث ہے تو آہلو سننا روم دونوں صحیح نہیں ہو سکتے حدیث کے حجت ماننے والے بھی صحیح ہوں اور سنت کے حجت ماننے والے بھی صحیح ہوں یہ اس طرح ممکن نہیں یا تو آہلو سننا حق ہوں گے یا آہل الحدیث ہوں گے دونوں حق نہیں ہو سکتے ایسا اصولی اختیار بتا رہا ہوں میں چند مثالیں بہت ساری باتیں بتاؤں گا ابھی بھوک تو نہیں لگی ہوگے, مانونا ساتھ پیچھے ہی پڑ گئے بہرحال پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا ہے سی اس پر بڑا غور کرنا ہے اس پر بڑا اس پر بہت مطالعہ کرنا ہے تو میں تو مختصر سی بات کر رہا ہوں اس پر بہت غور کرنا ہے آپ کو پورے ذخیرے حدیث کو کھنگالنا ہے کہاں کہاں سنت کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا ہے اور کوئی حدیث ڈھونڈو کہ حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا ہو سنت اور حدیث کا جو میں نے فرق بیان کیا اس کی بے شمار مثالیں کرو چنانچہ اس جماعت کے ساتھ جو مسائل میں اختلاف ہے ان میں یہی نقطہ کار پڑنا خلفائے راشدین نے ملک و ملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے جتنے کام کیے یہ نہیں مانیں گے وہ نہیں مانیں تو اب ترابی کی بیس رقع یا آٹھ رکعت یہ اختلافی مسئلہ تھوڑا ہی ہے سرای کے بیس رکعت یا آٹھ رکعت یہ اختلاطی مسئلہ تھوڑی ہے اختلاطی تو یہ حصول ہے کہ حدیث حجت ہے یا سنت عجت اگر حدیث حجت ہے تو حضرت عمر کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہم حضرت عمر کی بات کیوں لیں حضرت عمر کون ہوتے اگر حدیث عجت اور اگر سنت حجت ہے تو حضرت عمر کی بات لینی ہے کیونکہ حدیث سے اس کا کوئی تعارف نہیں ہے کیونکہ حدیث سے حضرت عمر کے تنظیم کا کوئی تعارف نہیں ہے آٹھ رکعت والی جو حدیث ہے وہ تحجد کی نماز سے متعلق ہے اس کا طرز سے کیا لینا رہنا ہے وہ نماز کو حضور بارہ مہینے پڑھتے تھے سلاد اللیل تحجد کی نماز کو حضور بارہ مہینے پڑھتے تھے اور آٹھ رکعت اگر پڑھتے تھے تو اس کو ترادی سے کیا لینا ہے اور کراوی کا تو نام ہے قیام و رمضان یعنی رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نسل یہ رمضان کی اچھا نماز ہے وہ حدیث تحجد کے بارے میں ہے تحج رمضان میں بھی پڑھنا ہے اور یہ اختلاف کے حضور نے جو تین راتیں نماز پڑھائی تھی حضور نے دو یا تین راتیں جو جماعت سے نماز پڑھائی تھی وہ تحجد پڑھائی تھی یا اس کے علاوہ پڑھائی تھی اور اس کے علاوہ پڑھائی تھی تو وہ کتنی رقع پڑھائی تھی اس سلسلے میں روایت موجود ہے کہ حضور نے دو یا تین دن جو نماز پڑھائی تھی وہ بیس رقعیں پڑھائی تھی اور یہ آٹھ رقط والی تو تحجد کی روایت ہے اور وہ تو حضور نے ہمیشہ پڑھی پورا مہینہ پڑی اور اس سلسلے میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے تیس رقطیں پڑھائی کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے یہ ایک دوسرا ہمارا ان کا جھگڑا ہے یہ ہمارا ان کا ایک دوسرا جھگڑا ہے کہ حدیث ضعیف یعنی وہ کہتے ہیں حدیث ضعیف یعنی حدیث گڑی ہوئی موضوع حدیث غیر یعنی حدیث گھڑی ہوئی موضوع ہم کہتے ہیں حدیث غائب کمانے حدیث مگر اس کے بعد راوی کمزور حدیث کمزور نہیں ہوتی ہے حدیث غائب نہیں ہوتی ہے حضور کا احساب فرمایا ہوا کیسے غریب ہو جائے حدیث غریب یعنی حدیث ہے مگر اس کے بعد نقل کرنے والے راوی کمزور وہ کہتے حتیث یعنی یہ بات حضور کی فرمائی ہوئی ہے ہی لوگوں نے گڑی یہ ایک ہمارا ان کا ایک نیا جھگڑا ہے اور یہ جھگڑا آج کا نہیں اتنا ہزمت کے زمانے سے چلا آ رہا اہل علم جانتے ہیں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں یہ بہت پرانا مسئلہ ہے آج کل ہم لوگ کتابیں لکھتے ہیں علام العبل بالحدیث الواعف ثابت وہ رب لکھیں گے یہ سب جو جھگڑا چلتا ہے ایک موٹی سی دلیل میں پیش کروں آپ کے گدے نہیں اتر رہی ہو کہ حدیث ضعیف کا مطلب ان کے نزدیک کیا ہے ان کے یہاں حدیث ضعیف کا مطلب یہ کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں یہ بڑی ہوئی حدیث ہے حدیث ضعیب کا یہ مطلب ہے اور جب حدیث ضعیب کا یہ مطلب لے لو گے تو حدیث ضعیب کیسے اجت بن جائے اور جب ہم کہیں گے کہ حدیث ضعیب یعنی حدیث تو ہے مگر اس کے نقل کرنے والے باز راوی کمزور ہیں خود عقل کہے گی کہ ٹھیک ہے بعض کمزور ہے مگر ہے تو حدیث عزیز حدیض عمل کریں گے ابھی ان کا ایک مولوی گزرا ہے شیخ ناصر الدین البانی اس نے امت کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے کہ دو سو سال میں بھی اس کی تدابی مشکل ہے اتنا زبردست نقصان پہنچایا ہے اس نے اس نے کیا کیا یہ کتاب لکھی سلسلت الحادد صحیح دوسری کتاب لکھی اس نے نام غور کرو سلسلت الحادی و اثر و حسما اس نام پر غور کرو اس نے کہا ضعیف حتیث اور گڑی ہوئی حدیث، ضعیف اور موضوع اور ان دونوں دو, سے دونوں لفظ نہیں استعمال کیا اس نے اور ان سے ان سے امت کو ناقابل طرف نقصان پہنچا ہے اس کا بیا وہ اشروہ آج امیر اس نے وہ اخلا کا استعمال کیا وہ اشتہاروہ صحیح ہے پھر امت. امت کو اس سے کتنا برا نقصان پہنچا ہے یہ اس نے کتاب لکھی از احاصل سل آحا وہ آسا روحا تصنیہ نہیں استعمال کیا دونوں کو ایک کر دیا وہ آسہ روحا صئیب رما اس کا مطلب یہ کہ موضوع اور ضعیف اور موضوع حدیثیں ایک ہیں اور دونوں سے امت کو ناقابل مختلاف نقصان پہنچا ہے یہ ایک دوسری کتاب لکھی اور اس وقت تمام عرب نوجوانوں کا ذہن اس نے بنا دیا آپ کوئی حدیث پیش کر کراضہ حدیب بائی حدیب وائیف یعنی حدیث موضوع وہ فوراً ایک ارب کا نوجوان منہ چھوٹتے حاضہ حدیب بھائی اور مطلب کیا ہے حاضہ حدیب بائیف یعنی حاضر حدیث موضوع یہ حدیث ہی نہیں یہ ان کا نظریہ ہے پھر اس نے اللہ کے بندے نے ابو داؤد کی حدیثوں کو دو حصوں نے کر دیا صحیح ہو ابو داؤد غریب ہو ابو کے دو حصے فلا کے جانے نظر کے یہ اس نے امت کا جو ذہن بنا دیا عرب نوجوانوں کا ذہن بنا دیا کہ حدیث غریب یعنی گڑی ہوئی حدیث اس سے جو نقصان امت کو پہنچا ہے دو سو سال محنت کریں گے تو ابھی اس کا یہ ذرا ظاہر نہیں ہوگا اتنا بڑا وہ امت کو نقصان پہنچا کر وہ رقص گیا بھی بہت بڑا محدس تھا بہت بڑا محدس تھا تو سنو ہر گمراہر تعداد نہیں بہت بڑا ایبیلٹی قابلیت والا ہوتا ہے ہر گمراہ فرقے کا جو بانی ہے وہ معمولی صلاحیت کا آدمی نہیں ہوتا ہے بہت بڑا قابلیت والا ہوتا ہے اس کی گمراہ باتوں نے لوگ آتے یہ قاعدہ کلی ہے کو ہر گمراہ فرقے کا بانی بڑا ذہین جید رشتے کا ہوگا موزودی صاحب ہیں ان کے کیا کم کمالات ہیں ان کے زمانے میں ان کے اتنا کوئی لکھاڑ آدمی نہیں تھا اور جتنا ان کے حق مگر وہ ان کے اندر کمالات تھے تو ہی تو ان کی گمراہیوں میں لوگ پھنستے ہیں آج بھی ان کی کتابیں پڑھ کر ان کی گمراہیوں میں لوگ پھنستے ہیں تو ان کی زبان جو اتنی شاندار لکھتے ہیں تو البانی بہت بڑا محدس تھا تو بہت بڑے محدث ہونے سے اس کا اہلیہ ہونا پانچ ہزم آیا اس نے جو کام کیے وہ تو امت کو تباہ کرنے والے کام کیے تو اس کے قابلیے سے کیا ہوتا ہے اس سے بڑا کابل تو شیطان ہے ان تمام گمراہ جماعتوں کے بانیوں سے بڑا کابل تو شیطان ہے لوگ کیا کہتے ہیں مل ملپوت فریشتوں کا استاد مل ملپوت فریشتوں کا استاد یہ غلط ہے فریشتہ کسی یونیورسٹی نمبر میں پڑھتے ہیں فرشتے کسی یونیورسٹی میں مدرسے میں پڑھتے ہیں جو ان کا استاد ہوگا فرشتوں کا اردو تو فکر ہے جیسے انبیاء انبیاء کسی مدرسے اسکول میں نہیں پڑھتے تمام انبیاء اللہ سے پڑھے ہوئے ہیں تو فرشتے کسی یونیورسٹی میں مدرسے میں تھوڑی پڑھتے ہیں جو ان کا اسپاد ہوگا پھر صحیح لفظ کیا ہے معلم صحیح لفظ نہیں معلم معلم الملقو یعنی فرشتوں کا شاگرد ہوتا ہے یہ لفظ اصل معلم ہے اس میں مقبول کا پڑھایا ہوا معلمبود تھا فریقوں کا پڑھایا ہوا تھا لیکن اب اعراب تو ہوتا نہیں عربی میں بھی اعراب نہیں لگاتے اردو میں بھی اعراب نہیں لگاتے تو لکھا ہے اب مولم پڑھو معلم پڑھو اور معلم کون جانتا ہے اور محمد لفظ مدرسوں کا مشہور لفظ ہے تو پڑھنے والوں نے مولم الملح پڑھ ہے معلم یہ تو عربی جاننے والا ہی لفظ کے معنی سمجھتا ہے اردو والا تو معلم ہی جانتا ہے لفظ یوں معلمکوچ پڑھ لیا اور بات چل پڑی فرشتوں کا فرشتوں کا استاد نہیں تھا میں علم اقتصادی نہیں حاصل کرتے ان کا علم سب لگنی ہوتا ہے نیچرل فچری علم ہوتا ہے جیسے انبیاء کسی سے نہیں پڑھتے فریشتے بھی نہیں پڑھتے پھر ان کا استاد کہاں سے ہوگا تیزہ فریقوں کا شاگرد تو جو فریقوں کا شاگرد ہو اس کا علم کتنا اونچے درجے کا ہوگا لیکن تمام گمراہرکوں کے بامیوں سے بڑھا علم چیتان کا ہے تو کوئی علم زیادہ ہونے سے تھوڑا ہو مگر صحیح علم ہو تو اس کی قدر قیمت ہے اور بہت سارا علم ہے اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے ولو آ کا کثرت الخبیر ولو آجدہ کا کسرت الخبیز ٹوکرا بڑ کر کے سڑے ہوئے خربو رکھتے کیا کرتے ہیں ایک دانا ہے مگر اچھا ہے اس کی قیمت یہ ٹوکرا بھڑ کر سڑے ہوئے خربول رہے ہیں کس قیمت کے بڑا اللہ مطلب بڑا اللہ مت لیکن باتیں جو اس نے کہی ہیں ہدایت بھی کہی ہیں امت کو گمراہ کرنے والی کہی ہیں اگر امت کو گمراہ کیا ہے تو اس کی باتوں کی کیا قیمت اگر اس نے امت کو گمراہ کرنے میں یہ کہہ رہا تھا اس مسئلے کو سمجھوت کی جی طرح سے اس نے یہ کتاب لکھی یہ دلیل ہے کہ ان غیر مقلدین کے یہاں موضوع اور ضعیف تھم پلّ ضعیف حدیث ہے اور گڑھی ہوئی حدیث ہے سب ہم پلّاہ ایک ہے اور امت کیا کہتی ہے امت کہتی ہے حدیث کی تین قسمیں حدیث صحیح حدیثیف اور حدیث موضوع موضوع کا مطلب وہ شیرے سے حدیث ہے ہی نہیں ہے کسی نے گھڑ کر کے حضور کے نام پہ لگا دی اور ایک حضور کی حدیث ہے اس کے روایت کرنے والے اعلیٰ درجے کے اعلیٰ درجے کے تو حدیث صحیح اس کے روایت کرنے والے راضی کچھ کمزور ہیں کچھ کمزور ہیں تو حدیث ضعیف مگر یہ بھی حدیث ہے بس اگر کسی مسئلے میں صحیح اور ضعیف حدیث کا ٹکراؤ ہو جائے تو صحیح حدیث لیں گے ضعیف نہیں لیں گے اور اگر کسی حدیث میں صحیح, کسی مسئلے میں صحیح حدیث ہے ہی نہیں تو ضعیف حدیث لی جائے گی اس کے مسائل ثابت کیے جائیں گے دلیل دلیل جتنی کتابیں ہیں بخاری مسلم کے علاوہ سب کتابوں میں ضعیف حدیث ہیں اور ان کتابوں کا نام کیا سولن یعنی عئیم کی دلیلیں ان کتابوں میں ضعیف حدیث لینے کا مطلب ہی ہے کہ عئیم ماں نے بخت ضرورت ان کو دلیلیں بنایا ہے بس ہمارا ان کا یہ اختلاف یہ ہے کہ حجت صحیح حدیثیں صرف ہیں یا ضعیف حدیثیں بھی حجت ہیں وہ کہتے ہیں صرف صحیح حدیث ہجتیں ضعیف ہم تو موضوع ہم کہتے ہیں نہیں وہ موضوع کے ہم توول نہیں ہے موضوع الگ ہے وہ حدیث ہی نہیں اور یہ دونوں حدیثیں ہیں دونوں ہجت ہیں درجہ بدل جائے دونوں ہجت ہیں درجہ بدل جائے پہلے صحیح وہ نہ ہو تو ضعیب کی حجت ہے وہ کہتے ہیں حجت صرف صحیح ہے ضعیف حجت ہی نہیں وہ تو موضوع کے ہم تول ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں موح... صحیح حدیض صرف بخاری مسلم میں پھر ان کا بیوقوف کیا کہتا ہے صحیح حدیث صرف بخاری میں اور اگر کوئی ایسی حدیث بخاری کی دکھا تو جو ان کے خلاف پڑ گئی یہ بھی ضعیف ہے یہ بھی ضعیف جو, جو لفظ استعمال کرتے ضعی تھے ہم لوگ ان کا دھوکہ سمجھتے نہیں وہ ضعیب بول کر کے موضوع مراد لیتے ہیں جیسے قادیانی محمد الرسول اللہ پڑھ کر مرزا غلام محمد قادیانی کو مراد لیتے ہیں ایسا ہی وہ ضعیب بول کر موضوع مراد لیتے ہیں تو خیر میرے بھائیوں بات اب مختصر کریں کہ یار زندہ صحبت باقی اگلی مجلسوں میں بیٹھیں گے اور مسئلے کو آگے بڑھائیں گے سنیں گے سب سے پہلا اختلاف تو ہمارا حجت سنت ہے یا حدیث ہم کہتے سنت وہ کہتے حدیث پھر یہ کہ حدیث صحیح اور ضعیب دونوں حجت ہیں یا صرف صحیح وہ کہتے صرف صحیح ضعیب جو ہے وہ موضوع کے ہم کول ہم کہتے ہیں صحیح اور ضعیب دونوں اجت یہ وہ اختلافات اصول کے جن اختلافات کی وجہ سے حق اور باطل وجود میں آتا ہے مسائل کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور مسائل کے اختلاف سے کوئی حق اور باطل وجود میں نہیں آتا ہے واخیر و داوان الحمد للہ حرف اللہ